اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا وسلموا على سيد الرسل صلوا وسلموا على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد الظلم المسقفا وعلى امي واصحا وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا دخلوا في السلم ہل ولا تتبعوا خطوات فلم کا شعل پہ دھی آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي جائجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلوت وسلاملیا سی دیا رسو لابی یا سیا یا یا حل سلاملیا سی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. سامین. السلام علیک رحمتاباد ضلع شیالکوٹ اج کا روحانی جلسہ جن اس کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک وتال انہوں نے ہدایت ساد دی دولت اتا فرما ناچیر ہر شر فتنے تو خصوصا نفس و شیطان تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے دوستو نا چیز میں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال حق پرستی مبنی گفتگو جس موضوع تھے جناب کرنی اس موضوع دا عنوان ہے انگریزوں کی طرف سے مسلم مسلمان یعنی کلمہ پڑھنے والوں کے چار طبقے میں بغیر خوشامت تو بولنے بغیر کسی لحاظ تو بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلو کرم نہ راضی پی گا تو من کوئی فائدہ نہیں کوئی ناراض گا تو من کوئی نقصان نہیں لہذا میرے تو, تو ساں ایسی تب نہیں رکھنی کہ میں کوئی فکرا یہ جس دے جسر محض توانو خوش کرنا مقصود ہوئے ہو جا کام اپنے اللہ دی پناہ لینا وا میں صرف اور صرف اللہ تعالی اس پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی کرنا استے نار گلن کرنی ہیں اور کرا میں موضوع پیش کر رہا ہوں انتہائی فکر انگیز موضوع ہے اور ایسے حقائق تڈے سامنے پیش دے نام نہاد مفتی حضرات اور اپنے آپ رکھ والے قوم کی راہبری آپ پیش کرنے والے بھی ان حقائق تو بے خبر نے جہے میں تن سنے اور میرا خطاب کی ہونا ہے فکرہ فکرا ایک تچکا ہونا مومن یہ تچکا سہ کے پیران تے کھلو کے تے سنے گا اور منافق جہرا ہے وہ کانڈ پر نہیں ڈگ پائے گا یہ خطاب نہ سمج نے جڑا عام تسا سنتے ہو ختم اتے لکھا ہے ختم اتے لکھا ہے مردے سنتے ہیں مردے نہیں سنتے اتے میں مردوں دے بارے گفتگو آیا میں تے بارے کرنا آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس لیے یہ مسئلہ زیر بحث باہر نہیں اور میں تو یہ آنا ہوں کہ مردے سن دور تسان ایسا نہیں سنتے کیونکہ سڈے کم اس لیے حق تو بہر دل سڈے حق سمجھ تو آندین اکان سڈیا حق ویخ تو ان زبان سڈیا حق بولن تو گنگی ہیں لیکن اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نار تسان حضرات نے اتے جو سننا ہے وہ حق تے مبنی سننا ہے بما دلائل اور گلہ گلڈا سینہ قبول کرے گا کہ اے سچیاں نے بعد بیج سٹیا کہاں لے جاوے تو اس دا میں ذمہ دار نہیں سامنا تا ہے اور بیج سٹنا میرا کام ہے اگریزاں نے مشل مسلم... کلما پڑھ والے لوگ جڑے ہیں نا کلمہ پڑھ والے ان چار طبقوں میں تقسیم کیا ہوا ایک طبقہ انہوں بنایا ہوا انتہا پسندوں کا उन्हदीक इंतहा पसंद ने दूसरा तबका उन्होंने बनाया है रिवायत पसंदा बिवायत पसंद ने तीसरा बनाया है जिदत पसंद मियां जिदत पसंद टोला है मुसलमाना का कलमा पढ़ने वाल चौथा उन्हों बनायादाल पसंद سیکولر بھی آخر میں تے سامنے ایس محفل دے اندر ان چبکوں دی وضاحت کرنی اور تسان پھر اے میرے بیان کردہ شیشے در ویخنا ہے کہ آسان کہڑے طبقے و سمجھ آ رہی ہے نا تو بالکل شیشہ ہو جائیں اللہ تعالی دے فضل نال ہر گل کھل کے سامنے آ جانی سن لوگے نا یہ تاکیقی موضوع سنو گے میں اس واسطے سوال کیتا ہے ایسا پنجابی مسلمان کی ایک کمزوری اللہ اقبال بیان کی تھی نے انا ایک انان ای پنجابی مسلمان نظم دی اس نظم دا عنوان ہے پنجابی اس سے چنہ لکھیا ہے کہ اس دی ایک فطرت ہے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 آج گل پیری مریدی کا کوئی مقصد نہیں نہ پیر نو پتا میں مرید کیوں کر نہ مرید نو پتا میں پیر کیوں پڑا بلکہ اجلاے پاس ایک معروف شاہ ہے پیر اندر مول مرید اس واسطے آدھے بھی لندن نویزا چھتی لوا چڑ یعنی ہوں پیری اس واسطے فلدی جا رکھ لندن نہ کراے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد تو اپنی پنجابی والی عادت تو تھوڑا باہر آ جاؤ تا میرا موضوع تڈے خانے چہن آ گئے ہوکیم المن سی علامہ اقبال نباز قوم سی میں تاک کر کے اس کا حوالہ دے کے نفسیات میں بھی تمجھنا لیکن وہ حکیم المر سی میں اس واسطے اس کے حوالے جناب نال گل کی پہلا طبقہ انہاں انہوں نے بنایا کہنا انتہا پسند تساں اخباراں دے ذریعے ٹی وی ریڈیو کے ذریعے سیاسی شیطاناں دیاں بکواساں دے ذریعے سون سون کے تے نفرت دی بیٹھے ہو کہ تسا سمجھ دی ہو کہ انتہا پسندی بڑی ویگ ہے کیوں دی آدت تے سورا دی آتے ہیں کہ جھوٹ اارو مارو اارو مارو کہ مارو مارو مارو مارو اگلے سمجھ سچ ہے یہ انہوں خنویران دا ایک ہاتھ کنڈا ہے کہ کوڑنا استعمال کرو کہ اگلے سمجھنا سچ ساری بیچاری قوم جہی ہے نا دی زندگی اخبار تے ٹی وی جو یہاں اتوں سننا دین ہے جو اس کو باہر سننا انہیں تے یقین نہیں کرنا اور صحیح میں ٹی وی دیکھ کے آیا میں خود ویس آیا میں خود سن کے حالانکہ بھولی دنیا بیچاری بچاری نہیں جانتی کہ حق حقیقت اور اسلام دا ٹی وی اور ریڈیو نال اخبار نال کوئی تعلق اسلامی بندہ ٹی وی اچ نہیں آ سکتا اور جڑا ٹی وی اچ آوے وہ آلامی نہیں ہو سکتا وہ تو شیطان ہے باوے وہ ایڈے بڑے ترلے کھڑ کے آوے جو مرضی کر کے آوے کیوں جا جا ٹی وی کا ماہشن دا اور ٹی وی آ اس محول دے خلاف بولنا مومن دا پہلا فرض ہے جڑا اسلامی آپ پیا ہے انہیں جدو نے ٹی وی اسٹیشن دے گیٹ تے پہلا پیر رکھیا ہے اس دا حق بنتا ہے کہ وہ سارے ماحول دے خلاف بولے رہے کی کنجر خانہ لائی کھلو کی کچھ پونا ہے کی کوف ہے لیکن جی وہ قدم رکھدا اس ماحول دے خلاف بولے تو انہوں سدھ نہیں بلکہ ورن نہیں دینگے کی خیال ہے بھائی ورن دینگے یہ مطلب یہ نکلیا اسلامی بندہ جیڑا کنجر وڑ گیا ہے وہ اسلامی نہیں اتے جی مداری کا باندر ہے نا مداری دا باندر اس باندر نو جی جی اشارے کردہ او نچتا ہے جیڑا وچ ملہ جا بیٹھے پیر جا بیٹھے وہ خنویر باندر ہے اس دا اسلام کوئی تعلق نہیں پر قوم بیچاری کیونکہ صرف ان فوٹو شکی لہذا ہوئی دیکھنا ہے کہ بچ جو ہے دین دین دا کوئی تعلق نہیں دین تو اج گا کہ کی ہوں اسلام کی سمجھ آ رہی نہیں میری گل توجہ میرا بولو سبحان اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا نا میری گلان اچھا جڑے دانے بھیجڑے ہونے گھر رکھ لیا نے گلا میں کھڑا سناوا کہ باوے کو ناراض ہو باوے ناراض کی ہو رہا تو عزیزم تسان گار سمجھتے ہو تھڈا صدر روزانہ بہت ہے انتہا پسندوں کا خاتمہ کر دو میں اعتدال پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انتہا پسند اب تھوڑے ہیں اعتدال پسند زیادہ ہیں لہٰذا اب اعتدال پسند حکومت کے ساتھ مل کر انتہا پسندوں کو ختم کر دیں اور اے بیچاری بدو قوم ساڈی سن کے ہوا جی وا ماشاءاللہ صدر صاحب بہت اچھا باؤ رہا تھا سمجھ آ رہی نا میری گل ہوں توجھا بندے کوئی نہیں مفتی نام کے بتھیرے دین اسلام دے اب جگ پتہ نہیں وہ بھی تو رابر ہیں. مشتاق سلطانی ورگے شبیر شاہ آبادی ورگے پتا نہیں تو کی کی اپنے رابر بنائی بیٹھو سمجھو گل باہر ہوئی پئی لیکن انشاءاللہ شاء میرا کم ہے حقائق تو پردہ اٹھانا اٹھا جب تنک لگ جانی ہے نا یہ حق ویکن تو نو اپنے دل دماغ دے دریچے تو باہر چپ کے رکھ گے اور تے ان شاء اللہ سی صرف حق دی کی رہ جانی اور پھر تو ہر نو حق دے چشمے نال ویخنا پورا اترے گا ٹھیک ہے نہیں اترے گا تو تصا آخنا خسما کھاؤ اصل اسلام اسے کا نام ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی گلنا سنا حضرت حفا بن یمان صحابی بھی کہ عمر بن خطاب نو میں ویچا اپنے دورے خلافت زدہ سدا فکر مند بیٹھ میں پوچھا ما یا ہم کا یا امیر المومنین منی امیر المو منی خیر فکرمند کیوں بیٹھو آپ نے فرمایا یار میں اس فکر بیٹھا کہ میرے کوئی گلت کام ہوس میں روکو نا آخو ساڈا وڈا میری تازیم کرتے ہیں تسا من منع نہ کرو میں اس فکر بیٹھا کہ میری قوم میں مردہ ضمیر نہ ہو جائے کہ میں گلت کام من روکن اگوں ہزور پاکی صاحب بھی سن حضرت حزافہ فرماندن امیر المومنین اگر تسان غلطی کرو گے لو رہے نہ لے نہ کا لمتن ہے لارا جمنا کب سیف ہے لادنا کبھی سیف فرمایا امر اگر حق کے راہ تو ہٹو گے نا اصل روکوں گے جی تسان نہیں روکو گے اسان تلوار لے کے تا سر وڈ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سن کے ناراض نہیں ہوئے کہ میں ایک خلیفا وا ادی دنیا دا بادشاہ وا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میں دوسرا جانشین تنہ ہے آپ اگو فرماندے الحمد للہ ہل جا لساب فرمایا الحمدللہ سب تاریفا اللہ دیا جس میرے سنگی نے بنا جے میں ٹیحا ہو گیا تو مینو سیدا کر دے وہ خدارا ستیا مسلمان وہ زمیر تکھ لایا اپنا وہ ہر کسی مستفا کی شریت دے کنڈے میں تولتے لے پلو تو میں تو بت پرست بڑے پایا ارباب اللہ بنائی کرے جو مرضی کوئی کرے وہ صحیح حضرت صاحب صحیح بس اصل نہیں بول سکتے وہ کفر کرے حرام کرے بےغیرتی کرے جھوٹ بولے جو مرضی کرے حضرت صاحب صحیح یہ ہمارے رحبر یہ ہمارے لیڈر ہیں بس یہ بت پرستی جس چوم شکار ہے اللہ میں اقبال آخ گئے اگرچہ بت ہے جماعت اٹکیا اس تینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی میں مجھے ہے حکم میں نہ پیا ساری قوم اپنے آستی نم نت بنا کے چھپائی کھائیے تو پوجتی پئی جب خدا رسول کی گل آئے شریت کی گل آئے اس دے مقابلے دسے دے پیر رکشنا کسی ملا نو رکشنا کسی لیڈر نکشنا یہ بت نے اگرچ بت ہے جماعت کی آس میں مجھے ہے حکم ازان لا میں ازان د کہ لا الا اللہ خدائی رتبا کسی نے د یہ بندن خدا نہیں خدا خدا ہی ہے بس سمجھ آ رہی نے کوئی نہ تبجو لال ذرا بولو سبح انگریز بڑے بڑے شیطان جس دنیا تے سے دے پھر دے ابلیس بلیس ویکنے والے انہوں نے ویکو یہ لفظ کھے نہ انتہا پسندو لفظ یہ حقیقت سے ہونی لیکن ان حقیقت نسے رنگ پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھ لکھو یہ انتہا پسند بڑا وا بہ کام ہونا تو بڑا پیڑا بندہ ہونا لیکن ہوں میں تو سامنے رکھا گا کہ انتہا پسند کون طبقہ ہے اسلام دی زبان دے اندر کامل ایمان آتہا پسند ہے جیڑے جیڑے لوگ نبی کریم سرکار دے دین دے اتے چلن دے اندر اج اخیر نو اپنے ہو کہ فرض تے فرض رہا واجب واجب رہا سنت سنت رہا مستحب بھی نہ چرام حرام حرام رہا مکرو تاریما مکرو تاریما رہا وہ کوئی مکرو تنظیح بھی نہ کوئی خلاف کرفلا بھی نہ کرنا، بلکہ کرا کم اللہ رسول و حکم چی آوے آج کہ ایک کام اللہ دے محبوب کیتا ہے، او بھاوے دی جان چ بن جاوے وہ سا یار دی ادا ضرور پوری کرے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ سامنے کھولا دے سی انتہا یعنی ابتدا تو لے کے انتہا تک اول تو لے کے آخر تک دین دے ہر کام انو پورا کرنا تے پورے کرن دی طلب رکھنی ان پسند کرنا اے انتہا پسندی ہے اے مستفا دے آشکا ولیا کا کم ہے کم توج لال بولو سبحال اللہ سمجھ آئی نے یعنی اللہ تعالی دے محبوب دی پتہ لگ جائے بس یہ کام اللہ تعالیٰ نسند ہے بس خبر ہونی چاہیے پھر یہ اپنے آپ مٹا دین یہ انتہا پسند آتا ٹولہ یہ جماعت آشقان ہے قرآن پاک دی زبان چاہوں متقی اولیا اللہ ہزب اللہ ولاملہ سب انتہا پسند رب لال فرماندہ یا سلامتی اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیتان کے قدمہ پیریا نقش کی پیروی نہ کرو بے شکا کھلا دشمن اللہ تعالی نے سارے مان والوں یہ ہوئی خطاب فرمایا اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب تا زندگی دا کوئی کام کوئی شعبہ اسلام تو باہر نہیں آنا چاہیے مسلمان دی نسل دا اس بھی انتہا پسندی سانکم پہ پڑو آئی ترجیح اللہ جنبنی مین شیتوان جنب من الشیطان اے اللہ مینو تے میری نسل جی اگے پیدا ہوگی یہاں شیطان تو مافول فرمای کو سمجھ آئی نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ حالے نطفہ نتفا رکھنے بیج سٹنے پہلو مولا میں مینو میری اولاد ن جو دیں گا شیطان تو پنا دیں گے پنا رکھی مولا شیطان تو پھر اولاد جمے تو شیطان مداخلت نہیں کر سکتا نبی پاک سرکار سکار فرمان کے مطابق پہ گل کرنا ذرا توجہ نال بولو پھر حالے بال تیرا ٹورا نارا نہیں ہویا پھر جی سنتی باؤ یہ کیوں آیا کھڑا ہے جہا انتہا پسند نہیں ان آخت بے سنتی رہا کل سمجھ نہیں جی لگی میری گل تے نبی پاک سرکار کی سنت اسے مل جی جس نے ہوش نہیں سنبھالی اور بزرگ فرمانے لو مسلمان اور کدی سوچی حکمت کی رکھی اللہ نے کہ بال سنت کیوں بہایا اس واسطے بہایا جال دسیا جس دن چ رہ اس دن کا کام خون تہاد جے خون دے آ نہیں سمجھ آئی نے تے جہاد انتہا پسند سمجیا نا ہاں جہاد انتہا پسند سمجھو بے سنتے رہ ٹھیک ہے نا آہ, تاکہ پتہ لگے کہ کسے سکھ بھی نسا رہے کسی ختری دا, دا پتر مسلمان دا کوئی نہیں سمجھ رہی نے اگے چلاواں گل اے ایمان والے, والے سلامتی کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ بزرگ مثال دیتی ہے مسئلہ سمجھا دی خاطر ایک ہوجرا کمرہ مکان اس مکان دے اندر جہاں بندہ بیٹھے گا سلامتی رہنے کہ اپنا سارا جسم ہر جسم دا ہر ہر حصہ اس مکان دے وچ داخل کر کے بیٹھے اگر انگلی دروازے تھانی کسے کسی تھانی باہر کھ کے بیٹھا انگلی رکھ رکھتی ہے سپ ڈنگ بھی مار سو وڈ کے لے کے جا سکتے یہ سلامتی اندر نہیں رہ سکتا جی سلامتی ہے جی رہنے تو پورا اندر داخل ہو جاؤ اللہ تعالی نے اسلام سلامتی دا گھر فرمایا ہے جی جہا پورا پورا داخل ہوئے گا محفوظ رکھ کے اپنے آپ سلامتی رکھ کے اس دنیا تو لے جائے گا قبر بھی محفوظ ہو جائے گی حشر بھی سلامتی والا گا بولو سبحا سبحان اللہ اور سجنا انتہا پسندی دیا دو گل ایک مرد واسطے ایک بیبیا واسطے نبی پاک سرکار کے گلاموں دیا سناوا لا پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دن مسلسل روزے رکھنے شروع فرما دیتے نہ رات نو تناول فرما سن نہ دن نو تناول فرما سن صاحب جب پاک نبی سرور کا یہ عمل ویخیا وے. سرکار دے صحابہ نے ویخیائی شروع کر دیتے اللہ دے محبوب نے فرمایا نہیں تسان رکھ لو تو میں تے حکم والے روزے پی جانے انہیں ویخیا صرف حکم نہیں آ جاؤ گھر گزرے نے کوئی نگاہ لو کے اوے ڈگا پیا کوئی اوے ڈگا پیا مسجد اندر حبیب خدا سرکار نے جب ویخیا سرکار فرما دینے خیر کی بنے اج کرتے ہیں کملی والے آؤ اناب ویخیا جی میں سویں او سرکار نے فرمایا کیڑا میرے ورگ گئے کیڑا میری مثل ہے سرکار نے یہ گل کر کے منع فرما دیتا پر انتہا پسند سنیار دیا جو نال بولو سبحان اللہ ہے انتہا پسندی کے کہ نہیں بولو اے مردوں واسطے گل سنائی بیٹھا رہا گلا سناتا رہا صرف ایک انتہا پسند کا جز لے کے بیٹھا رہا صبح ہو جاؤ موضوع نہ تبیل گل جو ہے موڑا <سلام> کا انتہا پسند آدھے آشک عشق کی دشمن نے زبان تے دعوے ضرور پر عشق کی قاتل دشمن ہے جاشق دیکھ آ پاگل چگل جانتا یہ پتا دنیا کتنے جان ڈی ہے یہ گا کا پہنتا سڈا <سلام> کلندر اقبال بولیا اقبال فرماندہ جی سر سڈے دی ابتدا آغاز ادب تو اور انتہا اشق جیڑا انتہا پسند ہوے گا آشے گی وہ کچھ لگی نا کوئی نہ ہو سکتا ہے حالے ہالے میرے خطاب نو اج نبی سنو تے کوئی نو جہان کا مولی ویک تھی یہ گلیں ہی نہیں سنیا اصل تو یہ سنیا سی ختم اتے لکھے چادر چڑھانا حرام ہے دیوبندی پیاسد چادر چڑھانا ضروری ہے بریلوی بھی پیاستا دربار سے جی لیکن دھی تے نہیں دھی چادر تو بغیر او نا دیا چنیا بھی نہیں رہی خیر یہ بھی قوم دے مرن دے طریقے مرن کے علاوہ لیکن میرا جڑا پیغام ہے اللہ کے فضل لال وہ وقرا ہے وہ صوفیاء کرام تو اولی کرام والا ہے جی میں جس طرح ترتیب اس طرح چلنا ایمان ایمان تو بعد فرض فرض تو واجب سنت اس طرح جہا مستحب کام ہے یا مباہ کام ہے جائے وہ آخری درجہ ہے ہو فرض پی گیا ہے، مخالف بن گیا ہے، سارا کچھ مستحب تے جہر کام دلتے، لڑائی پی ہوں یہ شیطانہ دا کام ہے دیتا سمجھ آئی نہیں کوئی نہ جو ویل نہ ہوا نہ تو پہلو ویل چاہیے یہ نہ بھی چریٹ وجی ہو پہلے رنگ کراؤ آپ ویلان کی سیرے چریٹ نہ ہونی کتوں وہ چریٹ لگی رہے پر ویل پورے ہو پے گی نا کوئی نہیں اسی طرح نبی پاک سرکار دے دیب ہے آپ جو بے ترتیبے بنے پھر ہوں دین بھی ترتیب نہیں رہے تسا ہالے اگے سنو گے ہالے کچھ نہیں سن رہے تو ہالے اگا سننا توسانے ہکے بکے رہ جسا کہگ چ پی جی ہاں تو مولی صاحب کیا کسمیا پیا لیکن اللہ کے فضل لال ہر گل کن سے واگا فٹ کے کرمر کی دنیا کا بندہ نسے ارب اعظم ہندوستان پاکستان روئے زمین چ میری گل کا توڑ لے آئے میری زبان بڑھ کے کتا گیا ہاں میں پورے ملک چنازرا جیتی بیٹھا کوئی میں تھوڑا بیٹھا تیرے سامنے پورے ملک نے مدرسے والے مفتی جیت کے بیٹھا ہوں آ گئے اس گل دے کہ یار چشتی نو کو ساڈے اجلاس کرے سبھا میں چلو شکر جی گل تیا گئے میں سمجھا تیا کر سمجھنے والے تو بنو ہاں ذرا توجہ بولو سبحان اللہ ہوں سجنا بندیا گل سنائی بندیا انتہا پسندی اندر اللہ تعالیٰ نو محبوب کی ادا کی محبوب سرکار کی ادا عمل کرنا پرسند جو سی صاحب کرام سے پسند دے اندر انتہا کر چلی دی, دی گل سنو مادر ملت اسلامیہ دی گل سنا مادر ملت کی سنا چھڑا تو مادر ملت میں جو آخیا ہے تھوڑا دین کہڑے پاس گیا مادر ملت دا جہرا میں لفظ بولے دین کہڑے پاس گیا نہیں بولنا میں سمجھ پاتا لاؤ میں بال تو نہیں نا میں تھوڑا یہ منہ ہلانا چاہتا تھا گیا اسی پاس اسی پاس گیا نا وہ کھانگر کنجری वज गया होना धचका धचका वजा होना हम नसीबाला पैर द खलोगा हौसला गर्भ हाल ए जनादे भरने इस पापे दे भी भरने ने जड़ा कौम का बा है इस अम्मा दे भी पढ़ने ने भी भरने ने जड़ी कंजरी जमाने की अंग्रेजा बैन खिलोण आई जाटे क्य हर महफल कंजर के जाने वाली इनू मां बना शर्म नहीं आती لکھ لانتہ ماں تے مادر دلت مادر علت مادر ملت نہیں مسلمانوں کی مادر ملت اسلامیہ سائشا سبھی کئی دا خدیجا کبراہ قرآن فرمایا زواج نبی دھروالیاں مومنا دیا ماوہ نے وہ ٹھیک ہے اس مبارک ماں کی گل سن عثمان ماں حسین پاک بھی ماں آخے گا عثمان ماں بابا فرید کی عزت نال ماں آخے گا عثمانو پیر تاجار گلڑا بھی ماں آخ گا اور اس میرے ورگا تے توبہ توبہ توبہ توبا تے کتنے رہ گا میرے ورگا بھی اپنا ماں کیا دردی لونڈی رکھ کے بھی گوارا نہیں ہوں سن میرے ملت اسلامیہ گل مشکات شریف دے اندر مشکات شریف کی ادیس روایت اما ایشا سیدی صدیقہ فرماندیاں نے جب میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفنوئے نے جڑا اجرائے رسول اللہ ہے یہ اما ایشا سدی کا باغ کا حجرا سرمایاں نہیں میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفنوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر ویڑے تو اپنے حجرے جاتی سو میں سمجھتی سا میرے سوہرد فلوئے جدو ابو بکر میں مرغی چہرے کے پردے تو بغیر جاتی سو میں سمجھتی سو میرے باپ دفلوئے نے عمر دن خطاب دفلوئے نے میں چہرہ چھپا کے جی سینوں عمر تو ہایا حجرا اپنا گھر کا ویڑا ویڑے دے ہے اپنے ویڑے تو اپنے حجرے داخل ہوں فرمایا جدو عمر دفن ہوئے تو میں چہرہ چھپا کے جی من عمر تو ہزا آگی سی مادر ملت نہیں مسلمانوں کی مادر ملت اسلامیہ سیدہ سائشا سی کرے سیدہ خدیجہ کمراہ وے قرآن فرمانا زوارواد نبی دیا گھر والیا مومنا دیا ماوہ لے وہ ٹھیک ہے ہوں اس مبارک ماں کی گل سن اس حسین پاک بھی ماں آخے گا اس ماں بابا فرید کی عزت نال ماں آخے گا اس ماں پیر تاجدار دار بھی ماں آخے گا اور اس میرے ورگا تو توبہ توبہ توبہ وہ تو کتے رہ گیا میرے بھی اپنا ماں کیا دردی لونڈی رکھ کے بھی گوارا نے ہوں سن ماد ملت اسلامیہ مشکات شریف دے اندر مشکات شریف دی ادیس روایت اما شاخی کا فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفنوئے نہیں جڑا روزہ رسول اللہ ہے یہ اما ایشا سدی کا باغ کا حجرا سرمایاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفنوئے نہیں میں چہرے دے پردے تو بغیر ویڑے تو اپنے حجرے میں جی سا سمجھتی سام میرے سوہرد فنوئے جدو ابو بکر فل ہوئے میں چہرے بے پردے تو بغیر سو میرے باپ لے, جدو عمر بن خطاب فل ہوئے میں چہرہ چھپو کے جی سینو عمر تو ہر ہوگی سی حجرا اپنا گھر کا ویڑا ویڑے ہجرا اپنے ویڑے تو اپنے حجرے داخل ہوں دیا. فرمایا جدو عمر دفن ہوئے تو میں چہرہ چھپا کے جی سین عمر تو ہزا آئے اللہ اللہ جینیا بولو جی جی ہو تو گلا ہی کہ سرکار چکی قوم جو بن گئی پتا جرکار لوگ کر کے کھوتی رڑی تھی ساڈی ماں بنائی گئی ہے کہ جدو اما بے شرم ہوئے گی نسل چکر تھا کتوں آنی ہے جے آپ ماں بنا آہ آہ مومنہ ہے ماوا ہوں میں کرنا سوال کہ عمر بن خطاب جیسا پاک. قبر دے ادھر ہومن سا آئشہ ورگیاں حرم نبوی دے پاپ پہلے بیٹ ہوجرا ہوے اپنا پھر چہرے پردہ کر کے جان جیڑی ہوں ٹردیا پھر دینیا تو جڑے اتنے لگے پھر دین ہے تو بھی زندہ دیں جے اے لگے پھر دن پلیس میرے برگے تو جیڑی ان جڑی چہرہ چاہ چھپا دینے انتہا پسند لگی توجہ نہیں فرمائی میری گلتے کہہ کہ دین گے نہیں آخر جی انتہا پسند لوگ ہے اسلام تو انتہا پسند نہیں ہے جیڑی کپڑے باہر ہوگی انہوں نے ترقی پسند ہے وہ انتہا پر ایمان درخ انتہا پسندی نمجن آئے گا ایشا پاکل سرپت پا جرم سمجھے ہو گے نا توجہ نہیں فرمائی نہیں چلو ایک گل ہو سنا دینا اس سلسلے اس کی وضاحت کر کے ہوں کوئی مائی دال دا مینو کسی حدیث دے اندر پرانے پاک دے اندر اے نہیں وکھا سکتا کہ اللہ تعالی فرمایا ہوئے عورتوں کہ قبر والیا تو بھی پردہ کریا کرو کوئی اگر تو بیٹھا ہے جنہیں اج تعی روایت سنی ہوئے کہ قبر والے آتو کریا کرو اٹھ کے بیان کرے کیوں بھائی تھے چنی روایت سنی ہوئے کہ بیبیاں کھندے تو پردہ کرواج بیڈیا بیبیا تو بس ساڈے ہو سڈے پترا ورگیا جا جگہ دے چڑی وہ پھرو گیا بابا جی جا کوئی ہو گیا پیو ورگا کوئی ہو گیا مامے کوئی ہو گیا چاچے ورگا کوئی ہو گیا پتر ورگا کوئی ہو گیا برا ورگا پردا گیا تہش گئی تو میں پوچھنا کیا حضرت عمر بن خطاب سیے سیدہ اما ایشا پاک پاکیے شخص سی جس بی بی پاک, دی پاک دامنی واس بیان واسطے سورت نور اترے پر جیڑی این بکواس کر ہے نا رانی کہ وہ ورگا ساڈے ورگا کوئی نہیں وہ کافرا عورت مسلمان تو سمجھنا تین پتہ نہیں وہ کفر کی بیٹھی وہ ان لفظوں میں شریعت دی منکر بنی بیٹھی ہے کہ پتر پردہ پردا جدے دا حکم آیا بےکار آیا ایک ہو سنانا سنا چھا نا موقع تے مردوں دا احرام ہوگا ہوگا سر چپا منہ چہرہ حج کے دے موقع دورتوں دے حکمیں کپڑا تڈے چہرے دگے نا بزرگ حکمتے حکمت اللہ دیاں بندیاں اللہ دے بندے بادشاہ دی بارگاہ حاضر رب سونا امتحان ہے کہ چہرہ کھول کے کپڑا نال نہ لگے یہ ہوں میں حکم نہیں کرتا کہ تساں چہرہ چھپاؤ اتے ہوں کھلے چہرے بندیاں ہو میں اس میری بار گاہ وچ آ کے تے دے خیال رہن دے یا میں جلال دا خیال رہ اس دی اسبت جلال دا خیال رہا وہ تر گیا جنہیں اس لیے اوے رنگ تکڑیاں ختم گیا پتا کٹیا گیا ہوں سمجھ لگی نے کوئی نہ لیکن ہوں ویو انتہا پسندی ویخو مستفا دے گرانے کی جدو حج کیا سوچیا کہ سانو منع کیتا گیا چہرے کپڑا نہ لگے ابھی کرنی وا کہ لکڑا بن لینی چہرے دے نال پا گے کپڑا چہرے دگے گا بھی نہیں پردے بھی فرق نہیں آئے گا ازوا ج متحرات ام مہات ال مو منی نے جدو حج کیتے ایک نفلی حج کے نیڑے نہیں گئی کیوں کہ پردا واجب سی واجب کے جب نفلی کام کیوں کریے ہوں نے کپڑا اس طرح پایا منہ لگ نہیں ریا اللہ تعالی کا حکم بھی پورا ہے پردہ بھی پورا ہے انتہا پسندی کہ نہیں سا کیوں نہ سڈا اللہ دل بریل بھی فرماوے بے جن کے گھر میں جب بجو نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے تو سو آشک سمجھتے ہو نہا نگ تڑنگ ہو گئے شرح تو باہر نا یہ آشک ہو سی اے کسے کتی کھوتی کا آشک ہو سی. خود اللہ تعالی دا آشک اللہ دے محبوب دا آش اے لوگ نے آشک سبحان اللہ <تبال> توجہ نال بولو سبحان اللہ <Valley> <تبال> ساڈا پیر باہو بولے <تبال> سنا دیا وہ <تبال> بھی انتہا پسند سن کیونکہ اللہ دے ولی سن <تبال> انتہا پسند سن اور زیب آلم گیر رحمت اللہ تعالی بدل فرمان دے اللہ مکبال ہندوستان دی تین شخصیات تو خاص متاثر ہوئے بادشاہ اورنگزیب آلمگیر فقی مجد الفانی آلما شاہ ولی اللہ محدت دہلوی اورنگزب کی رحمت اللہ تالا لائے پیر بہو دے مرید سن جدو آپ دلی گئے سن مرید آنے ایک جمے جمے کی نواز تو بعد دلی میں مسجد جنگزیب آلمگی مرید ہوئے مرید گوئے سن جد ارد کی مرید فرماؤ آگ فرما نہیں مرید کراگا مرد مگر میری شرط اورنگزے برد کرتے حضور کی شرط پیر باہو فرما نے تیری اولاد تیری اولاد کد میری اولاد کے سامنے نہ آیا جے اپنا سامان بھی دنیا دا لے کے نہ آیا جے تاکہ میری اولاد دو تے دنیا دا اثر نہ پہ جا واقعی انتہا پسند لوگ ہیں بھائی این نفرت دنیا لے کے نہ پر ہی رہا جائے میری اولاد نہ خراب ہو جائے میرا گھر نہ اجڑ جائے جان دے سن اسے دنیا نے پچھے کروڑوں ارباں کے جگے اجاڑے سارے کافر اسے وجہ آئے سارے بدماش اسے وجہ آئے سارے بئیمان اسے وجہ آئے بزرگ فرما دے اندازہ لگاؤ بزرگ فرما دے دنیا ہی ہر کسے نو ہر فتنے ہے جڑا اس تو دل چھڑا لینا نا وہ فتریا نہیں آئی چ نہیں آزرگ فرمانے جی سڑے تنیا تو آ لامے ارواہ تگ دنیا والے پاس آیا ہی نہیں ابو جہل بھی منی کھڑا سی توں ہی رب اس رات نے پوچھا آلس تو تو بے کیا میں رب نہیں ہوں ہوں اگے کیونکہ دنیا نہیں سی جیڑی رکاوٹ پا روحے مجرد سی فورن ابو لہب بھی پیا ہے ابو جہل بھی پیاخد بوش بھی کنجر پیاکھد فرون بھی پیاقد سارا پیاکھ د بلا بلا کیوں نہیں تھی رب بزرگ فرماندہ مرے پھر حال نیجے اتے آن کے جو منکر ہوئے کھڑے نارے منی کھڑے نئے سمجھ لے اصل رولا تو دنیا میں جس دنیا دلوں کٹ لے وہ فکیر نگاہ دیا کر کے سڈا پیر بہو فرماند الف سنا سجنا پیر با گل کی جنہیں دنیا دال دل چلا ہے اس راہد نے راہ مار چے گا چند دن بھاوے دنیا کے بے حی لے دہا لے لو مردا جائے گا ہمیشہ کا رونا لا پی خدا گیا بندیا یہ دیاب انتہا پسندی کہ نبی پاک سرکار دین میں چلن واسطے انتہائی قدم اٹھا رہے اور اتر ایک ہو گا سمجھاوا بولو بولو کافر بھی انتہا پسند مومن بھی انتہا پسند کافر بھی بنیاد پرست مومن بھی بریاد ہے فرق اتنا ہے کہ دونوں کا مقصود وکرا وکرا ہے کافر کفر دے اندر اور برائی دے اندر انتہا پسند ہے مومن ایمان دے اندر اور نیکی دے اندر انتہا پسند دجے لفظ کافر کوفر پھیلا برائی پھیلانس ایمان مکان نیکی لوکل انتہائی سے بنیادی قدم اٹھا ہے اور مومن اس سے بڑ اکس نیکی پھیلانس ایمان پھیلانے کفر مکان برائی لوک انتہائی اور بنیادی قدم اٹھا ہے جنہیں سڈے مولا حسین اٹھایا سمجھ آئی نے کوئی نہ ہوں جیڑ جوگے بن گئے ہو کہ نہیں یعنی جیڑا انتہا پسندوں کے خلاف بول رہا ہوفرے منافق وہابیے بد مذہبے وانتی اصل اسلام کا مڑھ پیا کٹد نبی پاگ کے صحابات نبیاں رسولوں دے خلاف پہ بولتا خنزیر اس خن، خن، جتیاں پھیرن جو کہ بن گئے کہ نہیں <تصفح> یار کافر یہ تناخے کہ کل میں والے سارے بدھو نے جی میں یہ نچایا نچدے ہی پہنے سمجھ کو نہیں یہ میں ما آنا کی پیا آن. اللہ جن لاٹو نا وہ منافق مسلمان نہیں اور جڑا مومن ہے نا مسلمان ہے جڑا وہ کافر نوا چڈ یہ انگریز جاچائی کھڑا ہے نا اگو منافق نے اللہ دے فضل ساڑے ورگے نال ذرا گل کر کے ویخے تے سانو کسے فتنے تے موڑا کسی فکنے فسا موڑ آ جڑے نچتے پے لاٹو آگوں پھر پے اگو جگو نہ پکے ورنہ انگریز انگریز کا پیو جم کے آوے تے مسلمان نو چکر نہیں دے سکتا میں جی انگریز بڑے سیانے میں کہ وہ سیانے نہیں تو جگڑ Государų, اللہ وہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں جانوروں سے بدتر ہے وہ سیاح پیار میں لا یشعرون رب رب بے شعور نے توجہ نہیں فرمائی پیارنا کافر بے شعور نے انگریز انگریز دا پیو جم کے آئے تو مسلمان چکر نہیں دے سکتا میں جی انگریز بڑے سیانے میں کہ وہ سیا نہیں تک وہ ک لانتی, لانتی <أولیدنے> اللہ فرماوے ال... شر میںلہ فرما ساری مخلوق سے بدتر ہے جانوروں سے بدتر ہے وہ سیا پیا لا یشعرون رب فرما دا بے شہور توجہ نہیں فرمائی پیانا کافر بے شہور رکھتا میں کسمیا پیانا جی اتے جٹ زمیندار بندے بیٹھے جی تار دن پٹھے پانے ہو ڈگیا مجھے گائی جا رہی ہواز د اپنی بولی چی سیال کوٹ والی کی آخر نو آواز روکنا ہوگے جد ہٹ وہ سن کے ہٹ پہ یا نہیں سچی بولے جی ایمان میں ہے جٹ بندے گدے سنڈے ٹگے نو کے جاندے میں پہ آپ ستے پے وہ لگا جاندے आपे उन्हें मोड़ कट्टी घर के बूहे त जा खलारना पैरी तै जाने मैं पूछना जिन्हें तेरे पठे चार दिन तेरे हथों खाधे हो आवाज पछाणी खड़ा जमद्या हर शाय रब की खाण वाला है जे वो कंजर अपने मालक नी पछाड़ता तो मुड़ जानवर चंगे ना हो तो होर की हो توجونی فرمائی لیا میں تھوڑا بنانا گہ گلے گہ گلرے جانور کی مثال تصان دے دین جوتیا کتا بھی سیٹی پچھاڑا اینج کر جتھے لگا پھر اسی پوشل ماردا ہوا تیرے پیران چ جانے اگلے دن میرے کو مولا محمد رفیق کاشمی صاحب نے کہا کے بیٹھ رہے فرمان لگے میں ایک ایک مانگا منڈی بندے کو گیا میں عجیب تماشا ویخیا کہ بوا کھڑکایا گھر والا میرے نال سی اندر نالر بڑھیا بگیاڑی کتا آ گیا اس کتے آن کے وہ آ کے جڑا آگوں ہے سی وہ چودھری جن دے کتا سی انہوں نے آپ کی پلیتی کا پتا نہیں نا رل جو گئی لیکن گلے کی پا کر دو لتان والا بھاویں آدتیں چکو جہ سا سر اس گلے چیڑ دیا تھا خیر وہ کے آیا انہیں آدھے اتنے موڈے کے اتنے پیر رکھے منہ چومے منہ چومیا وہ تھلے اتریا سدھا اندر لے گیا سن وہ بیٹھا منہ دسمے کھولے سو جتی اتاری منہ لے کے نکر جا رکھی سو چپل منہ لے کے دو اگیان رکھی سو یہ ہوں میں آ کے ویک ایماندار دس چار دن کتا روٹی کھاوے مالک کی خدمت ان پر کر دے ہے بے اکل پچھاانی کھڑا اکل آدھا ہویا جی اپنے مالک نہ پچھاڑیا خیر حقیقت مزید اگے کھولا گا میں چلاوا رتوجو بار سور سجنا سمجھا چڈیا انتہا پسندی کی شا ملیمان ہے تکوائے اس کے اے مومن کا کمال ہے جے اے نہیں تے ہے پورا نہیں ساڈا کلنڈر اقبال فرما کیش کی تریہ اش تیری میری تہا تیری تہا عشق میری تہار تھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی نا تمام آدھا مسلمان تیری امتہا بھی میری بھی وہ تیرے کول بھی نہیں آ میرے بھی نہیں لیا تھی ادھورا ہے تو میں بھی بوجی عشق کی آدھیر ہے مسلمان ہے کیا راہ کا ڈھیر ہے اچھا اگلی گل گلام انتہا پسند آ ٹولا تو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے انتہا پسند سڈے امام نے سڈے پیشوا نے سڈے راہبر نے سڈے محبوب نے دوسرا ٹولہ لالچیاں جہا تیرا بڑا کے رکھیا ہویا ہے وہ ہو ہے روایت پسندان روایت پسند کیون نے دی ریت کرن کرے وہ جائز ہوے تو پامے نجائز ہو جی طرح کرنا یہ آخر یہ ہوں مثال دینا جی میں قبائلی علاقوں میں پیو دے جے پگ رکھیے رکھی آدھے داری رکھیے جی وہ پیو دھی ویچ کے ویا کرم تو دور ہے تے مسلمان پر ہیں دور ہوں انگریز کی آخر سور آندے نے کہ جتھے گل آوے نا روایت پسند دی تے انتہا پسند دی کی تاتھ دیا جی روایت پسنداں کیوں جو اے تھوڑے بریکی وے کافٹر بریقی نپن وے خی. موٹے موٹے شتیر نہیں دستے نا تم تو آنتے صرف ایک دگ چاہیے لنگر دی کی جس سا سارے شہید ہو جاؤ اس تو سوا کوئی ہے چیکر اس قوم نو اے کی بیچارہ ایک کافر نال مقابلہ کرے گا یہ ڈیڈ تو سوا سوچا آگا جانی نہیں ہر جڑ تو جڑ تک پہنچ کے پا سوچ رہا کریں جاری میں؟ اللہ میں اقبال آدھے آدھے مسلمان کافر بت خانے میں جاگ تو تسیح سے چتا ہے اترا غافلی ایڈا ہوا پہلے اندر خدا جی اکھ نہیں کھلتی تیرا خدا ہوگی جنہوں نیندر نہیں آؤں گی وجہ نہیں فرمائی امر کا کافر کا خدا ہو دی بہت کی کھل رہی تیرا خدا لا سو سو ولا اللہ تعالی کو اونگ اور نیند نہیں آتی یعنی ان چیزوں کو پا کے ان چیزوں کو خا کے یہ مطلب یہ نکلا وہ انسانوں وانگو ہی نہیں ہو حیوانہ وانگو ہی نہیں ہے جن نیندر آدمی انہوں ورگا ہے ہی نہیں وہ کیونکہ ہر جاندار باقی جڑی مخلوق ہے انہوں نے نیند آ جانی ہے لیکن خالق اس چیز تو تو کیسی عجیب گل ہے جن کا خدا اکھ کھولتا ہی نہیں او وہ ہے دا خدا آدھا ہی نہیں اے ہمیشہ ہی رب اچی اچھی بولو مار کے اللہ لے سدکے سبکے سبکے اس قوم دے بابا بابی با. اے اے اے اے اللہ دے فقیر کیوں جاگدے ساروں فرما دیٹ فریدار ستیا تیر مسیح تب جاگدار खुदा करे जाग पव वैसे तू जे जगावन आए हैं आप ही सौ गए एड् होश रुबा कौम है होश रुबा यानी जेड़ा होश दिवला चाहे यहां होश लै लें जोड़ा जगावला चाहे यहनु सौना कि नहीं सौना क्यों तुम्हें व्डा खलौता मोल भी एडा کان کھاتے جاتے تھے <وی> euh چودھری سی سنو سنو مت کو خدا کرے جو کرم ہو جاوے تو ضمیر جاگ پوے میں ضمیر جگہ بنایا بیٹھا بولو جو سبحال اللہ ہوں بھی کئی بچے بیٹھے ہون گے جڑا یار مول ساحب سدیا تھی پتہ نہیں کہڑے پڑھے सियासत रखी बंदर किस्म के बंद भी तो होंगे ना खोती बैठोगे फिर बहार जार सट्टी बैठ रहे क्योंकि गल कर नहीं सकते बहार जाता जा। जा। जा गल करी एक कुत्ती जिम्स भी होंगी हां उन्होंने समझना चाहिए چودھری اس رکھا کتا ستے رات رو چورا وڑیا مجھے ہاتھ پایا کتا گیا چودھری ستا سی کتے نے جا کے چودھری رزائی کھچی پونکیا چودھری ہوی نشے جان کے جناب کتے پر نا کے مڑ تھو گیا کتے نے جدو بھی چور سنگلی کھول کے تے ٹور پھر جا کے مون مار کے ردائی کھچیا تے تو پوکیا نو نسا چڑیا انہیں مارا لتا پھر پتہ دسیا انہیں چیر ڈیوڑی تو کٹ کے باہر لے گیا کتا پھر گیا انہیں کھچی ردائی کھچ کے تے ہوں کتا نا وہ تھلے لے لی جدائی نے چورین لگا نال ریفل رکھی تھی ریفل چوک کے انہیں دڑال کی کتا مریا سو گیا صبح اٹھیا نہ ادھرو کلا خالی ادھرو کتا مریا ہے ہوں کدی کلے رووے کدی کتے نو رووے اس قوم کا ہی ہار चारी एड्ती है चोर हर शाय संभाली डाकू हर शायद हर शायद जगावन पुको रुनो अंदर फेर जलो लुट्टी रही है हर शाय होना गाए गाए गाए गाए गाए गाए। हो हालात बड़े भैड़े हो गए خدا دا بندہ بزرگ فرمایا نشانی نصیحت قبول نہ کرے گا نیک بخت کی نشانی نصیحت نو قبول کر لے گا نسیحت مولا فرمانا نصیحت کرو بے شک ایمان والوں نصیحت ضرور فائدہ دے گی یہ مطلب یہ نکلا جہا نصیحت قبول نہ کرے وہ ایمان آ جڑا کر لو ایمان ہے تیسرا ٹولا ان بنایا ہے جدت پسند جدت پسند کی جی دین رکھو دین رکھو لیکن نواں دور جو ہے پھر ان کرو بھی نوے دور نال چلو نوے نو ہر نو شہ پسند کرو تو مومن جہا نا وہ دنیا مجبور ہو کے رہد دنیا نسند کرد نہ کسی نوی شہ پسند کرد اے, کر اے ہمیشہ محبوب خدا نسند کرد آخرت نسند کرد یا محبوب خدا کی تحزیب نسند توجہ نہیں فرمائی نے کیوں بزرگ فرماندے نے دنیا باب آدم علیہ السلام دا بیت الخلا ہے جدو نے دانا تناول فرمائے اللہ تعالیٰ فرمایا ہن جاؤ تھلے کیونکہ جنت چم نہیں ہو سکتا ہن جاؤ تھے حضرت آدم اتے آئے تم ایمان دسیا جی بابے آدم علیہ سلام اتنے جنہ رہنے رہے رو رہے کیا انہوں نے اللہ تعالی نکھیا مولا میری زندگی لمبی کر پچھا جان قرار رہنے اتے جب وہ شیطان آیا ہے تو اس کی اے مولا میں موہ دے کیا مت توڑی میری زندگی مطلب کرتل دنیا پسند کی بابے آدم تو نہیں پسند جا ہے شیطان دی نسل مومن ہے آدم ددم اولاد مومن دنیا نہ پسند کرے گا اے پنجرے چسیا یہ ہمیشہ آخ گا نکلا نکل پھر اپنے جنت والے اصل گھر چوا سمجھ آئی نے کوئی نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں اس تو بعد جدت پسند جہے اے یہ نو خاص پسند ہے لیکن انہ تو اتلا ایک ٹولا بھی ہے نو آدھے نے سیکولر کیا آتے ہیں سی اعتدال پسند ہوں اس جنس نمجنا ذرا اور یہ وجہت میں کرنا کر سکا اتدال پسند اتدال پسند کا لفظ جڑا ہے وہ تو بڑا میٹھا ہے میٹھا نہیں لگتا دا. اتدال پسند موت دل یہ تن ہی کرو گے وہی جا میٹھا میٹھا بندہ ہوگا لیکن تسان ویخنا ہوں دا ہے لفظ دے زبانی اثر نو کہ زبان نبان نیٹا لگتا ہے دہری کا نہیں جہے فکر رکھ والے بند جانے نے مانے ہوں کملا سیکولر دا مانا اتدال پسند دا مانا کی لبے لباب اس کا خلاصہ لا دین لا مذہب جہا اے آخ خدا ہے لیکن بنا تو بعد وہ نال تعلق ختم ہے صحیح لا الہ الا اللہ لکھا کھڑا ہو اللہ ہے خدا ہے لیکن جس طرح گھڑی ساز گڑی ہے چلا کے ہوں گڑی اپنے آپ چلنی کڑی ساز دا دل کوئی تعلق گھڑی ہوں گڑی ساز دی نہیں استاد یہ لانتی ٹولا سیکولر یہ سمجھتا ہے کہ خالق ہے لیکن کڑی ساز آنگو جگ بنا کے ہوں نہ جگ دے بارے جاند نہ کوئی ہدایت کر سکتا نہ اے دے بارے کوئی دخل دے, دے زندگی دے معاملات سڈے اپنی مرضی والے نے اللہ دی آسمانی جی کتاب ہے تو اس بظاہر انکار نہ کرو یہ نہ آخو کتاب ہی نہیں وہی نا منافق بڑو انج آخو کتاب تے ہے مگر کتاب سڈے پیچھے چلے اصل کتاب دے پیچھے نہیں دلا یعنی یہ مطلب یہ نکلیا کہ خالق نو خالق منن تو بعد سیکولر جڑا دا انداز فطر فکر ہوئے گا سیسی کی ہوگا کی مطلب جیڑی گل سائنس کے اقل کے آو جی نہ آنو پہ خدا فرماوے پہ رسول فرماوے پا قرآن ہے پہلے جو مردی ہے مردے سانو یہ کوئی تعلق نہیں پہلے نمبر دے دفر کرنے اگریزوں نے ای ہوئی فکر اور سوچ دا انداز بنایا ہوا اج کرو سیکولر لوگو جدید طبقہ موتل لوگو اتدال بھی کران ہی گلت قرآن نو ہی نہیں یہ تے سارے تنوع قتل کر د گے تسا اج آکو بھائی گل آ قرآن تو ہے مگر ساری اکل اور سائنس جیڑی گل آئے گی پران کی وہ تو مان لے جی ساری اقل سائنس نہیں آزری سا چلایا سی انگریز نے اس ملک دے اندر ہندوستان تے اس پاسے سر سید دریے جان در سد امرسالی گڑی وہ تھی پچھا کراسے میں انہوں نام لیا ہے انجہ صحیح لگا دے سر سور خان کہ نیچر کے مطابق چلانا پڑے گا قرآن کو نیچرل سائنس دے خلاف جہی گل ہوئے وہ ایسا نہیں بن سکتے سڈے امام اہل سنت مجرد رضیل و ملیہ شام ادرا جلبی اللہ تعالیٰ ملک سخو کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنترا سمجھ آ رہی نہیں توجہ بولو سبحال اللہ <laughs> <laughs> سام سندر فتح وار جلد نمبر چودہ میں لی لیا کھل گیا گھر چودویں جلد سفا نمبر ایک سو چھبی نوا چھاپا جہاں تی جلد آن بازار موجود ہے امام نے ہلکے نے فرمایا رہے جا بندہ یہ آخ کہ قرآن قرآن دن سوس آیا قوم اقل دابے ہو گے جڑی گل سڈے قانون نیچری مطابق ہوئے گی منہ گے ورنہ رد کر دیا گے پھر قرآن نروڑا گے مروڑ کے قرآن نو او پیچھے چلاواں پیسہ آپ قرآن کے پیچھے نہیں چلاواں ہاں جی اپنی اقلو بندہ بے فکر ملبی رکھے سونا فرماند ایمان والے وہی میں جہے گوب سے ایمان کے مطابق چلانا پڑے گا قرآن کو کے خلاف جی گل ہوئے وہ نہیں بن امام اہل سنت مجرد ردی نلنا اللہ تعالی اللہ. ملک کے کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سم سمجھ آ رہی نہیں توجہ بولو سبح سڈے امام ہلکے سنر فتح واریا جلد نمبر چودہ میں نال نہیں لی لیا کھل گیا گھر چودوی جلد سفا نمبر ایک سو چھبی نوا چھاپا جہا تی جلد آن بازار درد موجود ہے امام نے ہلکے سنت رکھ جا بندہ یہ آخ کہ قرآن قرآن دے دورس آیا کام اقل دابے ہو گے جڑی گل سڈے قانون نیچری دے مطابق ہوے گی منہ گے ورنہ رد کر دیا گے پھر قرآن مروڑا گے مروڑ کے قرآن وہ پیچھے چلاواں قرآن دے پیچھے نہیں چلاو گے ہاں جی آپ اقل انداز فکر منخ بھی رکھو بل ہوئی سونا را فرماند ایمان والے وہی نے جہے گا ایمان رکھنے سجنا اکل تیری نہ کیسے سائنسدان لکھ ٹر تے انسان دی زندگی دی حقیقت دی پتہ نہیں لگ سکیا باقی دا کی لگنا اکل پاک نبی درتا رکھنا پڑ رہے کیوں جتھے سونے نبی اک مبارک پہنچے گی اوے تیری اقل نہیں جا سکتی تیری اقل دی انتہا ہونی ہے سڈے مدینے دے تاجدار گلاما ہونی سائنسدان اوتری کا نا کان واگو تل و جتے اڈ اڈ کے تھک کے کلو جائے گا نا ساڈے بابے فرید کی ابتدا ہوئی ساڈا کلنڈر ایک بار فرما اکل کو تنقید نہیں اکل کو تنقید فرصت نہیں اسک پر آ کی بنیاد رکھ इश्क का यह कम नहीं क्यों क्यों इश्क नहीं कर सकता अकली ढगौसलिया पिछे चलने लगी माशरू का फलाना काम कर आश कभी नहीं पुछेगा क्यों वो आख मैन कट कट के दे انہیں نہیں آخنا سائی خیر ہانڈی پکاوڑی ان پوچھا گا بھائی پاس پسے کا کٹ دیا مت اندی بے ادب بھی ہو جائے کدی ادھروں کا لائے گا کدی ادھروں کا کدی ادھروں کا لاؤ محلالی فرمند شر اقل د تابے ہوتی نا تو اسان موزے پاو موزے جان دے پیر آج موزے ترائی فرمایا اب موزے پا بندے حکم کرتے بھی مسا تھلے والے کریا کرو پیر دے کیونکہ زمین نال لگتا ہے حکم پیرڈ ان دے مسا کرو موزے دے فرمایا جڑا اتلے پاس آخیا گیا ہے نا یہ اقل ات آ جکار من تو شوا چاراجو نہیں منن تو شوا چارا کوئی نہیں سجنا دروی جہے اقل کے پیچھے ٹرے نہیں پاک نبی ہدایت نو نڈ کے انداز فکر سائنسی رکھے اور سائنسدان کتنے تک پہنچے رہے تحقیق ریسرچ جنو تو آنے کر دیا کر دیا ہو اتوں تک پہنچے نے آتے نے سارے انسان نعوذ باللہ زب اللہ لنگور دی نسل لنگور تو پہلا بندہ بنے لنگور سدھا ہویا ہے تو بندہ بنے پھر باقی دی نسل تا لیے متو آخے میں میں گل پیا کرنا ادھر وے آ سکو انگلش میڈیم سکول کتاب جو اتنے لکھے سامنے دسا کی لکھا آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان اس کا کیا مانا ہوں پاکستان کے لیے آکسفورڈ کی تاریخ یعنی آکسفورڈ پریس دی طرفوں چھپ کے جڑی پڑھاوسے بالوں ملتی پی انگلش میڈیم والوں کتاب ہاں جی یعنی آلہ تعلیم یہ پہلا مضمون ہے دنیا ابتدے یہ سارے سکول انگلش میڈیم جیسے جی آ पैसे आला खोता बंद तो ना आका पैसे खोता आता मेरा पुत्री जाए आ जे थले बैठे ने निे चूचे बेचारे तो बेचारे दे ने मै तो विलैती बना आते नहीं आज आलैती जरा बना पड़ी नसल में उस खोते आजा आरा वेखते सही अंदर पढ़ींदा की पै आखे जरा دنیا میں یعنی پہلا بندہ حضرت آدم علیہ السلام باللہ بلاح مدال سورا نے لنگور کی شکل جب بنایا ہوا ہو تو نظر آ رہا تک دکھا شکل بنی خری لور اتوں آ کے اس طرح کے پہلے بندے یعنی حضرت آدم تما ہبا پہلے انج سن لکھے دنیا ابتدا میں ایتھے پھر سدھے ہوئے پھر گئے سدھے ہوندے ہوں, دے ہوں, دے ہوں دے بندے بن گئے نعوذ باللہ اے حضرت آدم علیہ السلام تے تما حوا بکھائے گئے تو میں اردو ایک ترجمہ کرا کے لکھا ڈیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ جنگلوں میں گھومتے تھے وہ سادہ زبان بولتے تھے اللہ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی مشرقی افریقہ میں پہلے انسان وہ چھوٹے قد کے تھے اور آگے کی طرف بڑھے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس طرح چلتے تھے ان کے جسموں پر بال تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے وہ درختوں کے پتے جڑے مردہ جانور اور کیڑے مکوڑے کھاتے تھے درختوں کے نیچے سوتے تھے میں ترجمہ انگلش کیونکہ میں نے اللہ د فضل لال انگلش ہندی کو نہیں تو اس واسطے میں پھر وہ کسی نے آخیا یار تہربانی کر ترجمہ کر دے تاکہ میں مجھ کٹا تو سمجھ آئی نا ایمان دس میں اس تے نہیں بولا گا کہ اے کفر ہے کیونکہ کہڑا مسلمان ہے یہ کفر نہ سمجھے گا میں نے بولنے کی لوڑی کو نہیں کہ نبیا پاک دے خلاف نبیا نعوذ باللہ احمد والے اس طرح لکھنا بولنا ہے تے چٹا کافر پڑھا کافر باوے جیت نیت والے پڑھاوے تاں بھی کافر کیوں جو کسے دے پیو لنگور دی شکل بنا کے کھوتا بنا کے دکھاؤ یا کسے دے پیو دی فوٹو بنا کے اتنے لکھ دو کھوتا تو وہ پڑھاے گا یا سارے گا ایمان وال دسی ہوئے پڑھا لیکن میں کرنا اے چاہنا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیری نکلا آنا سیا شعور والے جڑے آخر تھا لنگور پوتر سائنسدان بڑی بڑا پر پتر کتنے اپنے آخ لنگور سا پہلا بندہ لنگور سی سا سارے لگور دکھ لان نرچے کھوسی رو ری والا چنگا رہا جا آر فرما ہے ملبی دے سوچ رکھے گا ملبی انداز فکر جی ہونا ہے قرآن دے کا اپنی اکلو رکھے گا نبی وحی وی دابے رکھے گا پھر تران کی للملائکہ آخ لو لیا اللہ فرما فرشت نکم فرمایا سجدہ کروا دم لو کی مطلب قرآن دستاو انسان ہو تیرا پہلا باپ جی تو نسل ہے وہ مسجد ملائک دوسرے مقام میں فرما ہے یاد کرو جس وقت تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے زمین دن دن اپنا خلیفہ پیدا کرنے ہے ایک قرآن سان دستا ہے اصا آدم نبی اولاد آؤ اللہ دے خلیفہ دی اولاد آؤ جی ہوں سی سدانے گا اکلا سمجھے گا تو لنگور دا پتر بننا ہے نبیا گا اللہ دے نبی کی نسل بننا ہے دسو عزت کہڑی شاید ہے تاریخ نبی دا پتر دی عزت یا لنگور دی نسل जरा कोई मेरी गल मुतिक ना हो चुप कर बवे बोले ना मैं पोले जे मूह लंगूर की नसल आख मैं आखांगा ये लंगूर का पोत्र हो रही मैं एक कहते अंग्रेज बड़े स्याने ने सैंस न मैं क्या जे सिया ने तू लंगूर का पोत्र <laughs> बल्ले बल्ले बल्ले चटनी पी है कौम साइंसदान बहुत खिदमत कर रहे साइंसदान तो रहे है। कौम खुदा मनने लड़े खड़े ने नबी पाकू मनने लड़े खड़े ने लेकिन साइंसदान मनने بابی بھی منیلوی بھی منی من ہندو بھی منی من سکھ بھی منی من من من دو چار چیزاں چٹن مارنتی نے نسل چ لنگور بنائی ہے پھر بھی قبول کا پتر ہے دا، بالکل سر وہ آنگور کی نسل ہے آدھا डुब ना मरे कौम हो करे सियाने आने चलो जे पानी नहीं लभदा तो छूनी च लभ लवे पर हूं छूनी भी कोनी हूं तो फ्रिज हम इस कौम मारने फ्रिज तुन के पिछे बुआ बंद कर दो आपे आ करके बाहर आ जाए میرا بیٹا گریجویٹ تعلیم اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جا رہا ہے جب واپس آئے گا انہیں آدھا ڈیڈی تم تو لنگور ہو میں نے آخیا اوتری دیا جڑا پہلا باپ سی تے کنجر لنگور سمجھی کھڑے تینوں جتیاں نہ پھیرن گے اچھا ہوں میں تو سوال کرنا جہاز تے بہن والا آخ کافر اصل یہودی دا اور یہودی دنیا دا لانتی ترین ان اے دسو ظالمو حضرت آدم سورہ بنایا پہلا بندہ اندر بنایا تو سکول والے کافر دے پوتر سارے پڑھا پورے ملک دنیا کتاب دنیا چل رہی ہے ساری اور ایک نہیں دن دیا ساریا ایویں نہیں میرے کو ہاں میں سارا سرمایا رکھا ہوا لانتی کا ہوں سوال یہ سڈے سلبیاں کی آخیا چلو تیرے میرے ورگے آخ لیا جائے تو ہو گل یہ اللہ دے نبی سوا لکھ جی کس درجے کی تو ہی نے ہوں تو پوچھنا کہ ایک جہاز سے چڑھیا پے آ کے سا لنگور پوتر دجا کوتی ریڑی چڑھے وہ اللہ الہ نبی خلیفہ حضرت آدم کی اولاد آزدیک شعور والا کہ ڈر کی آنا پینڈو دی اس قوم دا کبالا نہیں ہویا پا تو ہو بزرگ فرما لے جب کبوتر جاوے گا کان دے پیچھے تے آپ ٹٹی کھانی تے جے کبوت کان آئے کبوتر دے پیچھے تے آپ دانے نسیب ہو تو چل دے سا نبی پاگ کے پچھے کا پھر کان چلتا پچھے انہوں عقل نصیب ہوندی سی ہدایت نصیب ہوں اصا ادھر روک پھیرے اسا کان کے مگر آگریز کان ہے اسان کبوتر آر کبوتر ٹریا کان دے پیچھے وہ ٹٹی ایج موہتے ترقی ہو رہی ہے کر ترقی تو بدخیا سمجھ آ گئی نہیں کو دکا وجہ ہے اور ہون تو ہور ہوں میں تو, ان رواما تو کی روا مت سمجھو کہ وہ انگلش میڈیم تو میرا پتر انگلش میڈیم میں تھوڑا ہے میرا تو چلو آ چوتھی پنجی تک تو میں بربادی تاری ہے میری کتاب جماعت چہارم پنجاب ٹیکسٹ بورڈ اے یہ بستے کھولو نا تو ہوں نہیں چی کھلا آدھے ہو چلو اور مول صاحب دیکھو نا چلو پانچ جماعت کر لے نا چلو ہاتھ سدھا ہو جا اے ہماری آبادی ہماری Oh, oh, oh, oh, oh. آج سے ہزاروں سال پہلے ہزار تھی ڈیڑھ لاکھ سال پہلے انہ کی لکھا ہزاروں تھ تھے جنگلی اور وحشی زندگی وہی وہ تصویر دیکھو ہے جنگلی ویشی زندگی زمین پر کم اس وقت کے لوگ یہ کرتے جنگل میں راتے تو کلان کی بچے اس قوم دے جنہاں دا بال کافر ہویا کھلو گے ستان سالوں کا اور آن کے پتا کی نے بالا کی کسور ہے جی جڑے وہ گرک ہو گئے کشمیری جڑے غرق ہوئے بال معصوم سن جی کی کسور تھی رکھ لانچ یہ مسلم جہا مولا تعالی رحمان رحیم نے ظلم کیا بالا کا کی قصور سی اس کتے نا کمی نہ سات سال دا بال سات سال جا سودا خرید سودا لے پیسے دے دے واپس پیسے لین کا مطالبہ نہ کرے سوڈے لین نشو رکھ دے یہ ایمان لو قبول جی کف کرے گا تو مڑ تک اللہ ضرور ادا دے سٹے گا سڈے مولانے جب ایمان قبول کیا ستر سالوں سن آپ سوال آیا کہ سکول ایک پرچہ حل کرایا گیا ہے اس پرچے اندر انگلش لکھیا گیا ہے محمد باللہ زب ذالک ایک ناخاندہ خاندہ واشی ناخاندہ وحشی تھا اے فتاوہ رنویہ اچھ لکھیا کھڑا ہے چودوی جلد دے بچھو کہ سوال آئے سکولت پرچہ حل کر آئے اوصلے جیسے جنگہ حل دمانہ شمار ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائیں پرچہ اے ترتیب دیتا ہے جنہ نظر ثانی کیتی ہے جنہ اگے اس پرچے دے مطابق کو امتحان دیتا ہے ج رام دا اظہار کیتا ہے جڑے بال فرمایا جہے بال بھاوے نالو بال جڑے بال اس عبارت اس کفر نو جنہ لکھیا ہے ہلکا سمجھے نبی دی بے عزتی نو اپنے نبی پاک دی توہین نو نمبر تو گاٹ چا سمجھے ہلکا سمجھے بھی چلو نمبر تو مل جان خیر لکھ لینا آپ نے فرمایا سارے برابر دے میں وہ بال یہ تن پتا ہونا چاہیے کہ ستر سال بال کفر کرے ضرور جہنم جائے گا اور ابو جہاز کٹھا تھڑے گا رب سورا نو کیوں نہ مارتا جہے سور دے بچے اے کوفر پڑھتے ہیں پائے تو میں ایک کھڈیا تیرے سامنے آیا ایک کروڑا نے اورونا کی رواں میں منازرا میں جیتی بیٹھا پروفیسر سی کا بڑا جا منازر بنتا سا اللہ کے فضل آن کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ان منازرا کرایا تنظیم ودارے سارے یعنی پورے پاکستان کے مدرسے تنظیم مدارے سو مفتی ملوڈیا کٹھے ہو کے منی بتان جاند اپنا منی برام جا چن وا چند بنا ویخنا انہیں کی کانگڑ نے खंगणा में चंद की दिसना उन्होंने तो गिटे अपने सीधे नहीं दिस बना पहले पुछ लेंगे सर कर लीए पिछ आखे तो आंदने पिशावर की फला पहाड़ी के पीछे चंद नजर आ गया وے دا نہیں نظر آیا دے مگر لڑا گیا حرام دیا خبروں کے عید کرنی حرام روزے رکھنے آرام ٹی وی ریڈیو کی خبر اسی طرح جی کتا بوک ہے جیتا ہی گے نہ ہیگئی رولا ہوں اسی طرح ٹی وی ریڈیو ہندوستان کے مفتی فتو میرے کو مفتی جلال الدین احمد امجد فتو مولانا مفتی حبیب اللہ بھاگلپوری رحمت اللہ آنہ حضرت دے خلیفہ فتو فرمایا ہے مفتی حبیب اللہ بھاگل پوری رحمت اللہ رد خلیفہ لکھ دہ شری گلتی پندرہ شری گلتی رویت حرام کمیٹی پندرہ شری گلتی فرمایا ایک شری تو خبر قابل قبول نہیں جنہ دیا پندرہ کی گل کیونیں قبول ہو وہ کچھ سمجھ آ رہی نہیں کوئی اور منی برحمان بر سارے رل کے سہی دسادو آخیا بھی منازرا کر چشتی سان کھڑو پہ دینا انت ہی نہ پی میں شرطیں جب لکھ دیتی میں آئی شرط یہ بھی ہونی مووی فلم نہیں بنا دینی کیونکہ حرام کام کے نیڑے میں نہیں جانا میں تین کےس اپنے کرا کے وی حافظ رہ آیا تو میں جس کام دے پیچھے تین دن جیل کٹی ہے میں ان کی اجازت کم دیا بھائی اچھا وہ سن کے اس بانہ چ بنایا بھائی فلم نہیں بنان دیا اس واسطے میں پھر اگلے ہاں مجبور کیا بھی آ جا انہیں آخیا میرے پیروں چمبل کتنے نکلی ہے بولنا کھنسی چلو وہ آئے میں قبول کیا اشرف سیالوی مفتی تی برشر صاحب خال سن یہ آئے پہلو ہی منصوبہ جوڑی آئے بھائی اج کرو کہ تقریری مناظرہ نہ ہوئے لکھ کے ہوے مطلب جی کیسٹ بے گل کھول گئی تو سا پکا نہیں رہنا وہ بیٹھتے گئے آخیا کہ مشورہ یہ مناظرہ تحریری کرو میں سمجھ گیا یہ جرکے پہ میں آخیا بھی چلو سیانے آدھے نے مارے نسایا چنگا تو دے پہن چلو ٹھیک میں بھی اکھیا ٹھیک ہے جس طرح ہے جی بالکل لیکن اللہ نو منظور سی واللہ غالب الاامر مولا چاندہ سی کے حق کھلے سبحان اللہ گل ہووے تے دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہووے لو جی او دباندا دباندا گل کھل گئی کھلی تے بات چھڑ پئی بات چھڑی تے جمالی تذکرے سارے آ گئے جدو آئے سن کے تے سناٹے تھا گئے حق کے بکے فیصلے کرن والے تے جے جدو بولوں نہ تو ایک ہے آخر اشرف سیالوی فیصلہ کرنا پیا بعد آخر دن وہ کشت پہ تھے آئی پی تین گھنٹے دو کشت آئی پی ہوں فیصلہ کرنا پیا بھائی چشتی صاحب گزارش کرنے کہ سارے نصاب یعنی تنظیم والا بھی سکول والا بھی سارے نصاب دے خلاف بولن نال لے کے چلن میں چلو تھی چلن والے بولو میں بیٹھا ہوں ایک کوفر ان تمانا تے میں بتھیرے کوفر لکھ کے بھیجے وہ ہندوستان بھی پہنچ چکے ہیں بڑے بڑے بریلی شریف سے اوجھا گنج سے مراد آباد ہر ہے مائم ہاں ہو سکتا ہے کہ قوم قوم کافر کیتا جاوے قوم کے بالا کافر کیتا جاوے تو میں چپ رہاں مر ساری زندگی تے بھی لانا زندگی کا دیا تو نہیں نا ایتھے تے ہونا ساری جان بازی لگ جاوے گی قسم خدا دی کر کے آنا جان آسان بنی اسے واسطے ساڈا تو ایمام ہے جڑا ساڈا ایمام اہل سنت بولے تیرے نام پاؤ کروں تیرے نام نہ بسک کچھ جبول سبحان بل سائنسی فکر وہی سوچ کافرہ والی کفر والی انگریز اگریز بندیاں نو پیسے دتے تے پہلو ہی بےمان سن میرے دیو بندیاں تو وفاق کو مدارس دیو بندیاں خلاف کیوں نہیں بولنا میں سور نو کی نونا ہوں سور جو کھڑا ہوتے پانی پاوا میں سارا میں او دو بندیاں وفاق مدارس بنائی کو نہ لگ پہلو ہی گستاخ رسول بئی مان دے ٹٹو وہ گندی نالی آخا نواؤ میں کیوں روکا نہ بیٹھو میں آخان گا سگوں نک تک چلے گا منت فکر لگنا اس لیے جیسے سڈا ہوسلمان آپ آخے میں ادب والا میں غلام د گی نالی جا بیٹھے گل لیکن میں سیکولر بناو واسطے جی ملوڈیا انداز فکر سینسی سیکولر بندے کا کم کہ قرآن دا نام گا پڑھے پڑھے پڑھاوے گا ہاں لیکن سرسوڑ وگوں آکے گا قرآن ساڈے پچھے چلے اسان قرآن کے پچھے جی مڈ فڑی ہے نا سواد تو آ ج مطالعان و جرنل سائنس یہ مدرسیا کا یہ دو چھاپے نے یہ چھاپا پہلے میرے رگڑے تو اے میرے رگڑے تو بعد انہیں چھاپیا جب میں تھوڑی خدمت کیتی تو کی میں ایک شاپ شاید شاوا تو سارا بہت سارے فڑیا سن پر ایک جد نپی تو انہاں نو ایک فورن تبدیلی کرنی پی گئی وہ تبدیلی انہیں کیتی لیکن ساری کر نہیں سن تھکتے پچھوں روپیے بند ہو جانے سن تا پھر دن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ادھر ویکو دو حصیا چ کتاب ہے پہلا مطالعہ پاکستان ہے پھر جرنل فائد جڑا پڑھ سکتا ہے اردو وہ ذرا پڑھ کے تو سنا پڑھ سکتا ہے اٹھو سپیکر دیا ہوناٹھ سفا پڑھو کسی عمومی ترقی کے لیے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو ہوف مذہبی بے فلسفاتی جیم دال سائنسی چار پیش ہے ٹھیک ہے دال ہے اٹھتی نمبر اٹھتی جواب دال, دال. ٹھیک ہے جی جی. کی مطلب بنے گا اس کا سائنسی جی, جی یعنی ملا پہ کہ ترقی کرنی ہو تو سائنسی انداز فکر رکھنا پڑے گا ہوں <تصفح> پڑھ والے کافر ہو گئے پڑھاؤ والے بھی اللہ اے تے یہ موبیا مدرسے دا حال ہے جیت روپیہ گیا ہے انگریز دا اگریز کا شر بن گیا تا کی حال ہو سی تھی آکو جی اساں تو پہلو ہی اساں پہلو ہی لنگور تے اپنے پایا سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہیں آئی گل اور سو ہوں اگے چلا سائیک ہوں خلاصہ دوسو پھر میں سمیٹ کے تو گلے دل بٹھاوا سیاسی اندر فکر کرو سینکولوں بھی لوگ کہتے ہیں سیاست یعنی حکومت مذہب تو آزاد ہوے دین مذہب دا کوئی تعلق نہیں حکومت اچھا. خدا کال ہے کہ ہمیں کہے یہ کرو ایسا حکومت جیویں مرضی چلائیے سیاست وی لا دین معیشت یعنی روزی کما اتے بھی دین دا کوئی تعلق نہیں ہے روزی جمیں مرضی کمائیے حال خوا, لال کھائیے حرام کھائیے دھیاں بیچیے بہنا بیچیے جو مرضی کریے یہ بھی ترقی ہے ترقی کے لیے یہ ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی معاشرت رہن فہن سنو یعنی دوسرے زندگی دے معاملات دین دا کوئی کام اے سیکولر نظریہ اعتدال پسندی یہ آخ د سیاسی انداز فکر رکھ تو بعد ہن اس دے دلیل دے تور پا قوم کی گل وہ oh, آ گئی ہو کانگڑ سناو دکا بجنا بڑا ڈاڈا بڑا ڈاڈا دکا دا وجنا اچھا پہلے اگلی گل سنا تو پہلو میں ایک سوال تو کرنا یار اے بندے بیٹھے جی میں علاقے بیٹھا تاری مہربانی ایک مربع مربا رقبہ میرے نام کر دے یار ایک مربع صرف کی تاری مہربانی ویخو نا میرا موچی با مو میرا تاری مجانے چکر صرف ایک مربع تو ہے مومن اتنے بیٹھا جان نو بن گئی جی اچھا ہوں میں تو تو پوچھنا اگریز ایڈا ہی سخی سی بھی تین حصے گاندھی نو دے گیا ایک حصہ ہسہ تے پاپے نو دے گیا پورا پاک استعما من نہیں دے کی چکر جاگ دیو میں جہ جا مولویاں دیسی جا بندہ میرے کو اقل کوئی نہیں کپڑے بھی میں کڈی دے ہاتھ دے بنے پائی پھرنا بالکل جت دیسی جا بندہ ایتھے بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہو گے بڑی بڑی عقل دا وکرے میں تھے تو پوچھنا تجربہ کے سکا برا قتل تک کرنا ایڈا پولی کا پتر اگریز نمجے ہاتم تو جائیداد دسو ہوں میں کھولا کھولا ہوں جی میں تھوڑا منہ گا ہوا زبان تن لگ گئے کوئی جواب واسطے حرکت منہ نہیں محسوس ہوئی تو جلد تک نہیں ہو سکی کہ سا بولی اس جٹ مولوی دے سو میں ادر خلا کھول کے ترے اگے رکھا کہ پہلوں نے کافر کیا سکول تعلیم کے افراد تیار کیا جب اس ویک یہ بےمان ہو گئے سائکولر لا مذہب لیکن ہون جو مخالف نہ سیاست حکومت قرآن کا قانون نہ کبھی یہاں نے اپنی معیشت قرآن آو دینا ہے نہ کبھی معاشرہ چھو دینا ہے تو زندگی دے تمام معاملات جس انا قران شریعت کھ کے ایک پاس رکھنی نظریات رکھ گے حکومت دے جا ہاتھ دے ہاتھ چ نہیں ہونی سیانے آتے نے ایک رقبہ جٹ آپ وہ دا ہے. دوسرا ملازم آپا بند میرا ہی سمجھ نہیں لگی تو دو بارے کھے ہوئے سنو. مسٹر جرا جڑا سی تفصیل نے بھی زندگی دے بارے معلوم کرنا ہے میری کیسٹا پی لاہور دے اندر موضوع آیا میں پورے جگ دے اندر دی حقیقت کھول گر اکشن دی. او چتاب کھولیاں نہیں جنانوں کسے ہاتھ نہیں لایا اگلے دن میں شیخوپور تقریر کر رہا تھا میں جب کھڑی ایک بابا ہے مول صاحب آئے دس یہ کتابیں کتنے پی سن میں دیکھ دے تھلے دیکھ دے تھلے میں کہا اگر دیکھ دے تھلے میں کتابیں پہ سن ادھر اکڑا سا دو بندی بابی ادھر کھڑا سی بریلو دو بندی آرام دے کتاب پگ ہٹے توفیق دیتی فیق تو آزاد ہو کے دگ مارے ہاتھ تھلے سودا نکلایا ہاں دربار کتی نہ سارے متفق ہویا کھلے بے گھر خالی دیکھ لو پہ لڑائیاں کر کے قوم دے گھر کی دے, دے, دے, دے جی آسم خدا دی اس مستر جنا کی حقیقت میں کھولا یہ دیوبندی آپ پیش واوری کھڑے نہیں دو بندی نے ساتھ سے جی. مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حنیف شاہد لکھی ستا ولیاں دی شان والا سی بلے بلے بلے حکیم الکمت اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی ہے بریلوی دی سید ساگر حسین بخاری بخار چڑھیا تو بخاری بنیا قید آزم کا بسلک رحمت اللہ, تو اللہ جی وہ کھولوں گا بھیجو گے نہ بھیجو آگے. کے کے بھیجو دے رحمت اللہ یہ آدھا بلی یہ آدھا بلی ست یہ آ ستان والے وہ ستان والی والا آتا ستان والی دشان یہ آدھا ستان والی دشان اچھا شیع جو بندی آدھے سو میں پوچھنا ایک خسرا ہے کنوں سارے آدھے سوکہ یہ ہے سیکولر سیکولر اس کنجر کا کم آتا ہے وہ سکھانے سکھ ہندو ہندو یہودیا بہادیا جو بندیاں جو بندی بریلو بریلوی کربار چادر بھی چڑھاؤ ادھر ہندو دے کے متے گا ہر پاسا ہوگا سارے آخر ایڈا پاک پاک, پاک پاکی کا بابا توڑا جا تار تھوڑا جا کرا چلو بولو, بولو بولو تفصیل اوتے ویکیا جو جڑی میں سنیا جی میرے کست پہ مسٹر جناح کی ذاتی زندگی کا تعارف مسٹر جناح کی سیاسی زندگی کا تعارف ہے میں میں تھوڑا جہا ہوں دس دینا یہ پاپا جہا ہے نا بختانا کہ گھروں تے سی شیعہ اسماعیلی پھر بنیا اسنا اشری جدو لندن پھیرا مارا پھر بن گیا نیچری لا مگر اچھا توجہ ہے تو بولو لندن جا کے کی اثر ہویا ہے اون دی زبان کی گل سنانا جیڑی کتاب دو بندی لکھی آد س سکتا والی شان والا قائد آج مسلم لیگ کتاری کے پاکستان نشریات ادارے والے چھاپی صفحہ نمبر اکتر اکتر سب نے لکھا ہے مسٹر جناب تقریر کیتی کی, کی آدھا بکواس کرتے ہو زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت مذہب اور تعمیر پر پڑا کرتا ہے مشترا پیاکھ لڑے اگر لوگ کیا اندر زبان کا کوئی فرق نہیں زبان کا اثر تمدن د پینڈے معاشرت دین مذہب دق میں اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں گجراتی کی تعلیم دی گئی اس کے بعد انگریزی پڑھائی گئی اور انگلستان بھیج کر انگریزی زبان کی انتہائی تعلیم دلوائی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری رگ رگ میں انگریزی جت گئی میری رگ رگ میں اچھا انگریزی زبان تے انگریزی ہوئی تے انگریزیت کی ہے وہ بولو اچھا ان تو تمہوں گا لگا بیٹھا ہونا ہے اساں بابا منی من بیٹھے ہاں تو کی جانا ہے میں جو اندر حقیقی روکی آنا ناراض ہوا گا کہ خبردار انگریزی زبان سے انگریزی ہوئی تے تو مسٹر آتا میں جدو انگلستان گیا تو اتے انگریزیت میری رگ رگ چما سما گئی ہے. انگریزیت کی ہوں دسو انگریزیت کی نور دلے؟ بولو یار ہوں میں دسی میںسی بابے انگریزی انگریزیت جب سمائی ہے نا جی تے بابا جی تھے تھر تے کم رہا ہے بہن اللہ کھولن دے یہ رحمت ال ستان والی آتا ستان والی دشان ستان والی نے شی ہے جو بندی آدھے ہے یہ آدھا تو میں پوچھنا خسرا ہے چند جنو سارے آدھے نے ساڈا ہے کہ یہ ہے سیکولر سیکولر <سؤال> ہوں مذہب اس کنجر کام ہوں سکھا ہندو ہندو یودیا بہادیا ادھر ہندو متلکے ہر پاس جو راجا ہوئے گا سارے کنجر آپ ہی آخر ایڈا پاک پاکیزہ بابا تھوڑا جا تارف تھوڑا جا کرا چلو بولو بولو بولو تفصیل سنیا جی میرے کست پہ مسٹر جناح کی ذاتی زندگی کا تارف مسٹر جناح کی سیاسی زندگی کا تارف دون میں تھوڑا جہا ہوں تس دینا یہ پاپا جہا ہے نا اے بخت کہ گھروں تھی شیعہ اسماعیلی پھر بنیا اسنا اشری جدو لندن پھیرا ماریا پھر بن گیا نیچری لا مذہب اچھا توجہ ہے بولو لندن جا کے کی اثر ہویا ہے اون دی زبان دی گل سنانا جہی کتاب جو بندی لکھی آدھا ستاں والی شانا کرسلم لیگ قطاری کے پاکستان نشریات ادارے دا اکتر اکتر سب ہے مسٹر جرا تقریر کیتی کی, کی آدھا بکواس کرد زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت مذہب اور تعمیر پر پڑا کرتا ہے مسٹر آپ پیاکھ لے اگر آدھا زبان کا کوئی فرق نہیں زبان دا اثر تمدن دے پہ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 بولو اچھا ہوں تو گسا لگا بیٹھا ہونا اابا منی بیٹھے آ بنا جانا میں جو حقیقی روک وہ کھول آؤں تھی بھاوے ناراض ہوو تو بھاوے جو مرد ہو سل روخ و کھا جاگا کہ خبردار تسان پیو تک گزاریا جی تسا پترے بنا جاؤ تو موڑا کیا ہوں میںزی زبان سے انگریزی ہوئی تھے تو مسٹر آتا میں جدو انگلستان گیا تو اوے انگریزیت میری رگ رگ چ گئی ہے انگریزت ہو کی ہوں دسوز بولو یار اور میں دس ہوں میں دسی میں تو بابے انگریزی جت جدو سمائی ہے نا جی بابا جی کام کرتا رہا مبارک بابا ہے حوالہ غلط ہوئے میں سر وڈا نہیں تے میں سابت کرنا تھوڑا بابا اوکے کنجر والے کام کرتا رہا ادا کرتا رہا ڈرامے بنا سی ہر اتوار نو اپنی مبارک بچی ویڑا جنا ویڑا جنا سین لے جا سکتا فلم وکھاو بھی خاطر ڈاگا نہ بابا بکھاوا باجی باجی وکھاوا یار جو پیوں لگا تو باجی نہ لگی میںکھانا سائ بان بگڑت برا بنے پیا سان باجی کا پتا ہی کوئی نہیں باجی نیک یہ اتر بیٹھی جی وی جنا یہ قوم کی بہن یہ تھلے دال بہن کھلو والا ساؤن والا بیٹھا جی نیولی واڈیا اچھا ایڈے بئیمان برا واس بغیر کم آد کم بھن جو اتے گئیے بہتری سوندی پیے کام آدم اوور نہیں تو نیوندرا تو پا چڈے باجی کا پتا ہی کوئی نہیں کالی پیے ویخو امریکہ یہ ستاں ولیا کی شان والے نہ مڑ سلطان رہی دمانے دکھاؤ میں ہاتھ بن کے پیانا نہ ناراض نہ ہو میرے جی کنجر ولی نے نا آ ساری دوجی اما بیٹھی جی ریتی جنا رفیق ہے حیات قائد آدم کی رفیقہ ہے یہ کتاب ہے رتی جناب قائد آدم کی رفیقہ ہے کتاب چھپی ہے رضی ہے درد لکھی ہاں اے رتی جناب بیٹھی رتی مہندی اور اما رتی نہیں اے رتی رتی اما تم میں بھی قوڑی دی اثر او جے جی جیٹھی ماں محمد آن سن موٹے موٹے کفر سنا وا پورا منڈے آج جلد نمبر چار بابا نچری سی کافر آدم سی جی قائد آدم آخ نا کافر آدم سی قائدے آدم بیانات کتاب میرے ہاتھ بس میں اقبال لاہور دی چھپی دو کلم روڈ لاہور دے کتب خانے چوتھی جلد چار جلدی کتاب میرے کو بکواسا کا ترجمہ کیا اقبال سبھی کی پروفیسر نے صفحہ نمبر جلد نمبر چوتھی سفا نمبر ایک سو کی سولہ کی کیڑی جگہ تہ خب ہوا دلی دہلی تاریخ کی سی دس اپریل انیس سو چھیالی ختاب کردیا آخدہ پیا ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں پاکستان بنن تو صرف ایک سال Oh, سنتالیس جی بنے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے تشاپ پڑوس ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متماہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی ممالکت کا قیام ہمارا مقصود ہے آخر دل لانت تے ہو جا سور بابے تے بھیجو لانت ہونے جڑا نہیں بھیجے گا ہوندے تا لانت میں اس کھس دے پتر تو پچھنا وہ جے مذہبی حکومت یعنی اسلام علی حکومت ہی نہیں تھی بنانی تے کافر دیا بچے آن سادھا دس لاکھ بندہ کیوں شہید کرا جائی دس لاکھوں شہید ہوئے عزتاں عزت خواہ چھالا مار مر گئی کہ خاندان تو جا ہوئی عزت بچا خاطر چھال ماریاں کتا آڈا مقصد ہی نہیں ہے اسلامی حکومت تو جیدہ اسلام مقصد ہی نہ ہوئے ہو, کافر ہوتا یا مسلمان ہوئے؟ اب بولو رو رو. تو تو کینو بابا منی بیٹھا اور سونا لے. اور ہو سونا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا سفا نمبر تین سو سٹھ جلد نمبر چوتھی اٹھو سی اٹھو اے کبلا پڑو اے تقریر سنو پہلا میں داخلواں سانکے ہے تو تقریر کتنے ہوئی ہے مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی کے اندر ہوئی گیارہ اگست انیس سو سینتالیس یعنی پاکستان بنان تو کتنے دن پہلو بولو تین دن پہلو پڑھو جی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب و لین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان مذہبی اعتبار سے نہیں مری قوم قوم میری تقریر تو بعد بندے آتے نے ہوں تو ویر کروں جی کر دے حوالہ ایک غلط ہوگی وڈ کے کتے آ گئے سڑک چلی ماں کو. تو جی تسا آخو میں کسے تو ڈر کے حق چھپا میں اس گھر چمیا ہی نہیں میری ماں پہلے دن تو مینو سپردی سے راہ کر گئی ہے کہ پترا مرنا ہی ادے رہی تو جینا ہی ادے رہی اللہ فضل اچھا میں اس خسرے کو پوچھنا تو آج جے پاکستان بنا تو بعد ہندو ہندو نہیں سی رہنا تو مسلمان مسلمان نہیں سی رہنا پھر بنا ہی نہ چلو مسلمان تو رہ جائیے لیکن ہوں ایک گل کیتی ایک سچی کی جاس آخیا نہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اے جھوٹھی ہندو ہندو, ہندو ہندو ہی لیکن اے گل سچی کیتی سوچ کے مسلمان واقعی نہیں رہا وی ل باقی تیری فوج ہے تیری فوج تو بم مار دی مدرسہ ساڑتی ہے تو تھلے قرآن سڑ دئی ہوئے مسجد گرا قرآن دا قانون کا نا لین دین زنا رضامندی دا زنا جیز اسمبلی پاس کر رہی ہے کیا مطلب اس کا مطلب سمجھتے ہو اس قانون بنانے کانون کا قانون کا رضا مندی کا زنا کا مطلب سمجھتے ہو نہیں دا مطلب بے بے کہ وزیر مشیر خنزیر, شدر, تھلے, اتے اسمبلی والے یہ جنے حن افسران تے حکومت والے دی ماں بھن کوئی ستا ہوئی آخر کہ پرچا کٹو یہ اپنی ماں پوچھ گئے تھوڑا پورا سی جی اما آخیا میں را رہی ہوں آخر کی ارسانوں سمجھ لگی نے کچھ شرح سمجھ لگی نے آخر یار اس قانون تساں چلنا ہے جب چلنا جو سمجھا میرا میرا فرض ہے کہ نہیں بھائی سردار دی پہن سی ہے کسی را نے کھوتے ستی تھنار کی آے گا نہیں نپے گا کیوں اگر نپے تو پھر حقوق مرتے ہیں حقوق نسواں لہذا حقوق نسواں کا تحفظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر بہن سو رہی ہے بھنو پوچھو ٹھیک ہے اچھا لاہور ہے سان دکھ مول ساحبہ دلے بن کے چل سب کو پارک منڈے کڑیاں بیٹھ تین وکھاو گے سانو آڈر تو سات نہیں لانا اپنی بہن کیوں بھائی بابے پاکستان بنایا کہ نہیں بولو پاکستان ہے پاکستان ہے اس جند قربان اس پہ جان بھی قربان ہے سی ایمان میرے دوست سدا برباد رکھنا دن چودہ اگست کا اب برباد ہوئی قوم کی میں ماتم کروا او تیرے ملا مرے او تیرے پیر مر گئے او تری ساخ کہڑا کہڑا تھے جیندائی جنوں میں ہلا کے آخا ہو گئے اس کتے دی بکوا سنو خے کا پوتر وہدا گا مارا کا تیرے لکھ کے سلطان رہ دیا پترا سو پہلے دن تو وڈے پے آن کی روئی جس قوم دی عمارت دی پہلی اٹ دی کفر ات لالت ہوفر قوم دی ساری عمارت کفر دی, دی ورنہ اگریز ماما لگتا پلیٹ چ رکھ کے آدھا لاؤ جی نو چونجا سال ہو گیا لڑدیا ووٹ لڑ وو کدی وو اونج لڑ کدی ووٹ لڑ کچھ کدی کر کلوس کدی کد کدی جلسے کدھ تو تھی حکومت حکومت کے نڑے نہیں لگن پہ دن اے اپنے حکومت نہیں پہ دے انگریز انہوں نے ایو پڑا گیا جنہوں یہودی حکومت دے گا وہ یہودی ہوا مسلمان نہیں ہوگا سنو ہوں تیسری جلد قائد آدم و بیانات صفحہ نمبر دو سو ستر سکولا روپیہ بن گئی اتدال پسند اتوں پڑو ایک اور نہایت پہلو تاریخ دس لوگ علی گڑھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں بلے بلے بلے بلے دس مارچ انیس سو چیز چلو چھتا چھتا چھتا ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اہم معاملہ سنا یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے سردار اچھا ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں اے اللہ جو نید اعظم کیا والا اور ہون مومن مسلمان بیٹھا میری گل سن کے تو میرا جواب دے پردے دا حکم سے گھر دی چار دیواری بہن دا حکم قرآن دا خدا رسول یا کسی اور دا تو بولو ہوں کہ ہر بندہ جانتا چلو بڑھ آیت مبارک بڑھ د مرد مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دوں گا اپنے گھر دیا چار دیواریاں میں ٹک جاو سمان زہلیت دیا عورت لانگو اپنا زیب جی نار سمجھ آئی ہوں میں پوچھنا کہ جڑا قران پاک دے حکم نو نکے جرم بری رسم وہ تزدیک کافرے یا مسلمان ہے اور بولو یہ گھرانے دا گھرانا ہی دلہ ہے پورے دنوں کا دلہا ہے پورے دنوں کا دلہا سچ آئی پترا بلکہ دلہا نہیں سن ایک ہوں دلہا ایک ہوں خردلہ ایک ہوں دگڑ دلہ دلیاں کے بھی تو رتبے نے نا دلہ جیڑا بے جا بغیرتی حرام سمجھ کے کرے انڈی دبا چاہتے ہیں جیڑا جڑا ہوں نا خردلہ جیڑا بے جا بےغیرتی جیل سمجھ کے کرے تے دگڑ گلا بے غیر تینوں ترقی سمجھ کے چلے آخر جب تک شانہ بشانا نہیں چلیں گی ہوں لخم پورا ہوا کہ نہیں ہویا ہوا کر کے اخبار آتے چوی ہے پیا تے صدر وی روزانہ یہ ہوئی بکواسا قائد آزم کا فرمان حقوق نسواں یہ ہوئی بکواس روزانہ اخبار سے پہلو آن دی رہی ہے حقوق نسواں قائد آزم کی نظر میں تھلے بیان ذہن بنایا گیا قوم کا مرنی قوم ہے جنہوں ایڈا ایک کام کوفر کو کفر ہے نہیں لکھا لیکن سارے دلے ہون کی اخیری جو قانون پاس ہوا اسمبلی بنی پیپل پارٹی ویچ سی ساریا پارٹیاں سن سا سارے دی پارٹی پی سی جناب وہ پارٹیاں والے جڑے سن جناب نا وہ سارے رل کے انہاں انہیں آخیا بالکل نک بنتا ہے ساری بھن فتی ہوے کھوتے پوتے اصل نہیں کچھ آخنا جا سپیکر بیٹھا سی جی سپیکر سی بغیر او دے بغیرتی سپیر دارا کچھ بڑا سی وہ بڑھیا دو تھا گیا میں اعلان کرتا ہوں اکثریت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ قوم بولی ہے بولی یعنی ایمان دل دسو یہ قانون کھنسے بنے وہ مری قوم وہ دال تلن والی برادری لنگر ہو گڑے دے میں اور چیشتی میں تقریر پہ کرا لال مل سے مجھے صاحب لنگر کا وقت ہو گیا میں اتے جھولی چکی میں آرلوی جدو مرے یہ سر دے گئے چو گئے یہ سمجھے گا میں کربلا چ مر گیا کربلا ہوں دے گئے سوچیا بھائی قانون بنے ہوں جب سنے گیلونا اگے تو کٹائی فردیاں ساڈی سا پہنتے قانون بنے سکولوں والیا کنجریاں تو جلوس کٹائے گئے حکومت آزادی مرڑا دیا ہوئی تو کتیاں کھوتی ہو من بچ گیا عورت تو جنور دی قبر تو بھی شرم ہے ہے شرم ہایا جنادے کھ لے پروفیسر نے سکول تعلیم لانتی, لانتی تعلیم نہ تعلیم سی تعلیم کی میں نہیں قسم خدا بھی کر کے دے آوام دنوں سنیا یار کی بگڑتی یار پتر نے یار ہیر کنجر دے بچے کی بنائی اودے خبردار اسا ووٹ اج توبہ اور قسم خدا دی کر کے آنا سنا اوئے ووٹ ایڈی وڈی لعنت جے جیڑا اس تساں تے کفر تے ووٹ پاندے جے میں قسمیہ پیانہ اسلام دے نام تے ووٹ منگن والا وی کفر کردا ہے تے دین والا وی کفر کردا ہے لوکا تے عجیب گل میں فتویہ دیندا پیا قانون چلا ووٹ لینا دینا چیت ہوگل میں گل پیا کرنا جہا اسلام دے نام سے مولیا کے ووٹ دولی کا نی کا ٹھٹ جانا کیسے جیب گل ہوں کرا ثابت ہو آخر دعویٰ کیتا ہے سولا. <سطنع> ووٹ دا مطلب ہے یہ پوچھنا میاں تینو اسلام قبول ہے یا نہیں ووٹ دے جا اسلام دے بارے اے نظریہ رکھے کہ لوکاں دے اختیار کی اللہ ولوں یہاں کے اتنے غیر مشروط طور نافذ نہیں اے قبول کرن تے ہو آوے نہیں, تے نہیں تے پوچھنے بھائی ہاں ہونا ہے جس نے خدا دے اسلام موقف چفر کیا اسلام لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا یہ نہیں اللہ دن دے دے جدو قرآن نبی کبھی نہیں چاہ رکھا نا مولا اسان تیرا حکم سنیا اے نہیں کہ مولا جے قبول کر لیا اگلے سانوں پسند آ گیا تے رکھ لیں گے نہ آیا تو مڑ واپس کر دیا گے اپنا دین واپس کر لیے سامان تو رکھ چے میں اسلام ووٹ پہ اچھائی ماں دسو میں مثال دوں جمدے بال کی پیا جمدے بال دھ پیادے نے وہ دھد تھی پلنا ہے نا कभी दुध दु पिलावन दे वोट कराओगे कि बाल में दुध पिला चाहिए या नहीं पिलावना चाहिए घर वोट पाओ क्यो की इज्जत करनी है गल समझ एक बंदा देश प्यो की इज्जत करनी है या नहीं करनी इस वोट पाई جی پس گل سے امادہ ہو جاوے اس پیو عزت کرا چڑیا کہ نہیں میری گل نہیں سمجھے. میری گل نہیں سمجھے. تو پتا کتنے بیٹھے یار اگر کوئی بندہ آخ تیرے پیو دی عزت کرنی چاہی دی چاہیے یا نہیں کرنی چاہی دی چاہیے کھلے مارنے چاہی چاہیے یا ان دی, ان دی مالش کرنی چاہی چاہیے یہ پیر چومنے چاہی چاہیے دس کی کرنا چاہی چاہیے اسا ووٹ کرا ووٹ کرا جی پتر آکھے ٹھیک ہے یار ووٹ کرا لو میرے پیو کی عزت دے تے بے عزتی دے آمادہ ہو جاوے خالی آمادہ ہو جاوے کہ کرا لو اس حقیقت پیو بے عزتی کرا چی کہ نہیں وہ حق یہ بندا سی وہ آغیر تا شرم کر عزت توجہ کرے پیو کی عزت فر ووٹ کرا کی مطلب ہے اچھا پیو دی عزت دوٹ نہ ہوفا کیوں قوم نمبر ہے بچاری کا خدا را رسول اپنی اسمبلی بھائی کھڑے اسلام زندہباد دھی شانہ شانا بشانا چلتی پی اسمبلی دے کے سو بھی رفتار تے چلتی کالی دھی فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولی ڈیزل آن دے سردار سارے خنزیر کٹھے ہو کے امت نو بھی کت مرائی جاندن. دین نو بھی گوائی جائیں آپ تے جہنمی ہیں ہی ہیں اس قوم نو بھی کرائی ج جی میں گل کی نا یہ معاشرت سیکولر کیونکہ پاکستان کا معاشرہ پہلے دن تو سیکولر رکھا گیا لا دین رکھیا گیا ہے کیا مطلب ایک تو نظریات لکان کے سینسی بناؤ انداز فکر سینسی اتوں کافر ہو جان دوسرا حکومت چران نہ ہو مئی شتروی کمان چے تک اج سو کھاؤ تو کی ہے جی پرافٹ ہے جی کوئی دھی پیسی ہو تو بائی کھڑا کوئی کنڈکر بنائی کڑے کوئی کسی پاس بھائی کھڑے کیوں آتے, یہ جی کا یہ دیگا... بھائی, بھائی ترقی نہیں ہو سکے تھی ترقی کری ضروری ہے ایک برا بندہ ایک ہے کافر بندہ چرق ہے برے مسلمان پہلو میں ہو سن لیکن یارا وہ اپنی برائی نئی سمجھتے سن تے انہوں دے پیچھے یہ عقیدہ نظریہ تے نہیں سی ہوں کہ دین غلط ہے اور اس کو گنجائش نہیں کہ وہ ہمارے معاملات اور زندگی میں مداخلت کرے پہلوں دا مجرم گنادار سمجھتا سی اصل جرمدار ہیں قرآن زندگی دے ہر شہدہ ہاقے میں توجہ نہیں فرمائی میری گل ایسی کہ نہیں لیکن ہوں ہون جتھے یہودی تعلیم پہ دیا پہ کہ برائی کار تو, تو آخ دین کا کام نہیں ہمیں روکے تاں کر کے دے دو مولی روکر کر جب مالی روکن دی گل کر دون کی آخد قوم مول صاحب مسیحت بیٹھا کرو دین مسیح رکھا کرو ہاں ہر تھان چکی پھر دے آدان وال دسو ایک ایو ایو ای کافر نے یہ نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے زمانہ آئے گا بندہ صبح مومن ہووے گا شامی کافر شام نو مومن صبح کافر یم سر یوس بے خر راجو لو مومن یوم سی کافر صبح مومن ہوگا شام کا شام مومن ہوگا صبح کافر بن جائے گا سو نبیا گل دسا مینج میں گیڈی چاہ رہا تو مینو فیصلہ بعد تو فون آیا بس انتظار کرو کہ خدا دا قہر سڈے تک کس شکل چاہتا ہے بس ہوں رات دن اسے انتظار جا کے میں کسمیاں پہ مت سمجھو کہ ہوں سانس دان بچا ہے شا... کوئی شاید تو نہیں بچا سکتی کسمیاں پی ہے تو کفر دی مخالفت بچانا ہے سکول یہودیت دی مخالفت بچانا ہے ووٹان دی مخالفت بچا ہے بھاوے داری رکھ کے ووٹ منگا آئے بھاوے داری ملا کے آئے دونوں سور دیا مکا بچ سکنا میں نے فون کیا فیصلہ بات تو بندے آصف نامے سکے جی اتے امام مسجد ویک فلم اس فلم دے اندر حضرت بلال کعبے دی چھت بانگ پہ پڑھتا بخایا گیا اور نوز باللہ من ذالک اما عائشہ سدیقا نوزب اللہ احمد ذالک گھارے جھاڑو پی پھیر دی یعنی کیا مطلب انگریز تے کنجر حضرت بلال بنے تے زمانے دی رنڈی کھوتی جڑی ہونی ہے گشتی زمانے دی او بنی نعوذ باللہ اما آئشا سبھی کا مرتا دکاؤن کتنے پہنچ گئی میں نے اس مسئلہ ہے کہ اس امام دے پیچھے نماز جائز ہے میں پھر فتوی سنایا میں کیا اے امام کافرے مرتد دائرہ اسلام تو خاریج رانے دی طلاق کے اگلی نسلیں دی حرام دی ہو سی جے نوواں نکاح نہ کرے مصلی تے کھلوے تے این سمجھیا جے سور کھلوتا ہے ا دے پیچھے نماز خالی نیتنی بھی کفر ہے کیوں کیونکہ معاشرے سے بولے حکومت لا دین ہے لہذا معاشرے کے اندر جو ہوتا رہے کفر ہوتا رہے یہ سب کسی کا حق ہے جو ہوتا رہے ہوتا رہے ہے ہوں یہ فلم پہ چلتی ہے جس دے اندر حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام انگریز بنے فلم اچھا ادر ویخ میں یا کوئی بندہ سڈے کسے نو آکھے ادر ویخ میں تیرا پیو کھلوتا میں تنوں سمجھا آخری گرک مثال کر دوں گا آخری گر یا کنجری رن پہ جی ہوئی آخری ماں پہ جی سچی دسیا جی وہ بندہ کرے گا سچی بولیا جو ہے لکھ لانت ساری قوم کی زندگی پہ یہ زندگی ہے تیری میری ماوا محمد اربی پاکم کنجری بن کے وی پی ہے میں ماں میں ایشا یہ فلم چل رہی جہے ویکن والے سا ایک فلم جڑی چلدی پی ہے دی میسج یا اسال ہو جن و گے سارے کافر بچے بھی کافر بڑے بھی کافر چھوٹے بھی کافر رنا بھی کافر مرد بھی کافر نکاح نکل گئے نسلا حرام دیا اگوں پہ جمنگیا سور دے بچے دچیا پتہ ہی کو نہیں سارے ہو پیا ایماندار دس ہوں ایک دو فلم اگریزاں دیا تو این دنیا کافر روزانہ کر رہی ہیں تو تصا انگلش پڑھ کے انگریزوں مسلمان کی کرنا سور دچے پایا آ رچالڈ نکسن امریکہ کا صدرے، اس بیان دیتا ہے اس بیان دکھا اس کشمکش میں موتل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں اور انتہا پسند مسلمان ایک طرف ہیں، یعنی یہ مطلب ہے موتل منافک وہ یودا بنیاد پرست انتہا پسند مومے نے خلاف رسول اللہ ہوں تو آپ ہی سوچ لو پاسا کہڑا چنگا یہ چار طبقے تو ہم سمجھائیں چوتھے طبقے اس سکول تیار پہ کر دیں. چوتھا تبکہ یہ تبکہ دا ہے منافق بدترین انسانوں کا انسان آخنا نو جرم دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ دا ہون ایمان محفوظ چا فرما دے پولیو کترے دے بارے آخرینے پہ دست چھڑو جس قوم نے جس انگریز لانفی جس انگریز دے ٹٹو حکومتہ نے تیرے تیری میری بہن کے بارے قانون تیر میرے قرآن دارے چا لا نبیا کی بےزتی تو نبیا لنگور بنا کے بالا نو پولیو دے کترے پہ مارو ہو گئے یا وہ لوے نہیں پاؤ دیں پر قوم زندہ ہو سوچے ہر حق یہ بنتا سی جدو کترے لے کے آدھے جتیاں تک لینا کہ سور د بچے ہو ادھر لکھن کروڑ لکھان بند روزانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے بال بھی مر رہے ہیں باما کے تھلے بال بھی مرد پی قرآن سڑتے پی مسجد شہید پیا ساری تباہی ہوئی کلی ہے دلے پتروز ماما لگتا ہے اگریز رل کے سارے سور دے بالوں کتر پلائے آتے ہیں کطرے بھی آدھے سو سو دو, دو سو روپئے دترے ہاں میں کئی مہینے پہ بلکہ سال پہلو میں اعلان میں کیا سو یہ بانج پن کے قطرے جن بیمار ہو جان گے بال اگلی نسل جمن دے قابل نہیں رہن گے انگریزوں مقصد پورا ہو جانا کہ پرلے مر جان بما نال یہ مر جان قوم نہیں سی منیا آخر اخبارہ میں آیا دن اخبار وغیرہ میرے کو موجود پہ میں اتے نہیں لایا لیکن میرے کو ہر حوالہ موجود ہے اخبارات والوں بھی آتی ہے کہ یہ کترے بلکہ سنو اقوام متحدہ جڑا پاکستان کی سے صحت دا نمائندہ ہے اس نمائندے بیان دیتا ہے پوسا کہ قطرے جڑے نا ہے جائے جن انال ہزاراں بیماریاں لگن گیاں خدا دیا پر کیونکہ سارے دلے بن گئے سکولی دن پیسہ ہو کام جیسا سانو ایک ڈاکٹر آتا ہے آتا مول صاحب گل تھی ٹھیک ہے باقی تھانوں ہی پتہ ہے لیکن تمہیں پتہ ہے روزی دا مسئلہ جو ہوا سان تنخواہ جو لمبی ڈ وہ میرے مالک واہ بھائی واہ واقعی مسٹر سچ آخر مسلمان مسلمان ٹھیک ہے, ہے بابے حق دلکل <laughs> صحیح بولے ہوں تو دیکھ چوڑے آ تینوں سے پیسے تے اپنی قوم جڑی ہے نا ان زہر پلا کے مار جی چوڑا ایک گل من جائے تیری تو من جتیاں جاری سکولی oh, جنس چوڑے تو بت کرے ہوئے وہ oh, سکولی جنس چوڑے تو بت چوڑا تو گوارا نہیں کرے گا پر یہ پنج ہزار دیرا سکا ماما ہے اس دا پتر میرے برا چودہ پاس پتر میرے پیا کرے پڑے بس میرا برا آند ہے کہ اگر پیو دے سرچ درے چارنیاں ہو تنخواہ ہوے اٹھ ہزار روپیہ پہلے واکھن آخر جتیا مار بعد تنخواہ دے مڑ شروع کر دے تو چودہ پاس پتر میرے سکے مامے دا پتر پیادہ برا میرے نو یار جے پیو دے در دو چار جتیاں مارن نار پتر پوکھا ہوں تو فرق ہے وہ میرے رب ہوں سا جٹ دیسی بندہ یا پڑ دیسی جٹ بندہ جنوب آدھے نا پینڈو ڈانگری یہ ہوں یہ فڑتے این گل چکر وہ جی گل سن کے نیری جی چوک لڑا اتنے نے زمیر کے سودا گر آپ نے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ لیا ستار کادری صاحب اپنا مسلمان ہونا سابت کریں اس پر کوئی دلیل کی جس دلیل پر آپ نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا میرے کس ٹائم سٹ میرا جس دے میں کیتا ہے انہاں دا سب تو وا کفر جڑا جی ہے نا وہ غیر سیاسی آپ آخنا ہے غیر سیاسی آکھن دا مطلب ہے کہ اسلام غیر سیاسی مذہب ہے اور اسلام کو غیر سیاسی مذہب بنانا یہ کفر ہے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے سوا کسی اور کو حکومت کی اجازت ہی نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی باقی تفصیل وہ کشت میرا پنجے کنے سوال لکھیا اس کی بچارے کرنا یہ ہوئی پانچ کشت کراچی اپنیا سال ہے میرے خیال دیتے حالے تک جواب نہیں آیا ہوا بیٹھا ہونا جنہیں کھ لین ہے سا بھی تھوڑی والا ہمارے گاؤں میں مسجد بہت زیادہ قرآن کی حالت خراب ہے جو پڑھے بھی نہیں جاتے تقریباً شہید ہو گئے ہیں برائے میں اس کو مسئلہ کو حل کریں اس واسطے حل لے ہے فرد یہ بنتا مسلمانوں کا کم از کم اپنے علاقے یارے کنا بنا چھو جس دن در قرآن مجید احترام نہ رکھو مسجدوں واسطے اج کروڑ روپئے لگتے ہیں ٹائل لگتی ہیں تھلے کلین وچ د جت تسان سا بہنا اندر احترام آسائش اتنے ہوڑے چا کے پاسے چڑھ دیں جی قوم نے پھر وہی سائکولر آ گئی پھر سائکولر آ گیا کہ اپنی عزت قرآن زیادہ تلینت تے بہت تے قرآن اوی رولے ہر بنتا سی قسم خدا دی کر کے ان مسجد سڈیا کچیا ہو پر قرآن کا محل سونے کا ہوتا پوری نہیں کیوں <سلام> سانو کسے مسجد مسلمان نہیں کیتا سانو قرآن مسلمان مسجد دی چھت تے چڑھ سکنے پر قرآن سکنے. تو نہیں چڑھ سکنا قرآن رلتا ہے نالیاں مسجد منار بھی اچے اسمبلی حال دے کے مسجد بنی ہاں لیکن مسجد درار ہے وہ جی منافقا بنائی سی جڑا دین دا دشمن ہے جنا واگ مشیت جناباد برائی دے خلاف بولنا او دا فرد ہے کہ نہیں آکا انعامدار نے فرمایا نہ اگر طاقت نہیں تو بان سروپ طاقت ہے تو ہاتھ نار نہیں پہ تے جیڑا ٹی اسٹیشن دا, دا ماہل ہے ریڈیو اسٹیشن دا ماہول ہے جیڑا پھر ٹی وی دے جو کچھ محول آن دا ایک اسٹیشن ٹی وی دے اندرون دا ماہول جو دنیا ویسد بغیرتی فاشی گنا ہے اے برائیاں اے کے نہیں کہ نہیں ہے برائی ہے پہلے تو کوئی نہ جے جانا ابھی کوئی تو ان کا پہلا فرد یہ بنتا کہ خلاف بولے بولے گا قدم رکھنے بولے گا وہ سلامتی ماہ اگلے ورن تو معلوم جیڑا دین دیانا ہے وہ وڑ نہیں سکتا جیڑا کنجر وڑ گیا وہ نہیں ہوں میں گل کی ہوں یہ جواب لب لو جا سو دے پیچھے ہزار دے اتے قرآن پاک بےزت کراے قرآن دلاف چلے اس لانتی نو قبر عذاب دے گی تو حشرت کسے؟ کیس طرح دا پائے گا کیا کاریاں دے نہیں کہ جان فرشتے متوں تو پھڑ کے منہ دل گھسیٹ کے جہان میں تھٹن کیا وہ حدیث پا کے نہیں آیا کیا وہ کاریا نہیں کہ جنہوں نے پرانے پاک خود جا کے اللہ دے گے دعوی کرے گا مولا یہ بڑا غلط بندہ سی تو مینو اس بندے جا اللہ قرآن مجید اس کاری نو نپ کے گسیٹ کے خود جہنم سٹا یہ تو تے نہ کہ ہر منہ سونے قرآن پاک پڑھنے والا جنت روپیہ جائے گا یہ تیرا خیال ہے خدا نسدی حقیقتیں نہیں بے لگامی قوم جو بن گئے ہیں اس سوال کا جواب دیں کہ لوگ کونڈے کیوں پکاتے ہیں اور پھر پکانے کے بعد یہ جی کہنا کہ سر گھر ہی میں کھانا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس واقعہ کا پس منظر بیان کر دیں کیا اہل سنت فقہ کے کریم مناسب ہے میری تحقیق کے مطابق دی اختراع بداط کبھی ہے مسلمان ہے اس تا پیچھو تاریخ کوئی وجود نہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو دشالے سواب کی نیت نال اے سمجھ کے کہ آپ دا وسال اس مہینے چے اے بہانہ جڑا بنایا جا ہے اے بہانہ سراسر غلط ہے کہ آپ دی نا پیدائش اس رجب دے مہینے چے نا وسال رجب دے مہینے چے بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انو آپ دے, وصال دے بارے دو قول تاریخ دے تاریخر ہیں ایک غالباً بائی رجب ہے جناب جی پندرہ رجب دا یہ دو قول ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ دا وسال پکا اسے مہینے شیعہ لوگ حضرت معاویہ کی وسال دی, دی خوشی چ کرتے ہیں اور اس واسطے وہ لک کے کرتے سن رات دھیرے سنیا تو چھپ کے جی انہیں کا مقصد ہے امام جعفر جافر سادک سکار اسالے اس سواب کرنا تھی تو لوگ کے مقصد کی ہے پھر سواب جب کلوں کا ختم تھی کرتے ہو لوگ کے لوک کرتے ہو سر آمد کی حکمت ہے تو سو برا رشتے دار نو جب سواب دین ہو اس لیے عام کرو تو جدو امام جعفر صادق نو کرنا ہو کی حکمت ہے دسو مڑ لوک کیوں جی پہ ہے؟ حالانکہ جی سارے ماں پیو کا حق بنتا ہے کہ دس بندے باہر سرے عام کرو سڑک تاکہ دس بندے شریک اور کچھ ہوا بد جائے گا کیا امام جعفر صادق واسطے یہ ضرورت نہیں کہ سو بندہ اور شریک ہو جائے جنے جن مسلمان کھانے سوا بد دے گا سوا بد دے گا تو ادھر سوا بھیجا گے ادھر بھیجا گے زیادہ سانو ہونگیا